احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیہ زندہ بار احمدیات زندہ زندہ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 احمدی یا زندہ بار احمدی یا زندہ بار احمدی یا زندہ بار کرتے تھے صدیوں سے جس کا وہ مہدی ہے آ چکا آئے گا نہ اور کوئی اب پلا چکا احمدی ہے زندہ باد احمدی یا زندہ باد احمدی ہے زندہ باد احمدی ہے زندہ باد پرچم ہم اسلام کا ہر دم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 الرجیم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 نَ اللهَّثُمَّ تَقمتَتَزَّل تَطَنَ الزَّلُ عَلَهمُمَلَائِكَةُ أََّ تَ خاف وَل تَحزَّنُوا وأبشروا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 وہ سب کچھ ہوگا جو تم طلب کرتے ہو من غفور الرحیم یہ بہت بخشنے والے اور بار بار رحم کرنے والے کی طرف سے مہمانی کے طور پر ہے ان کو شکر हिजर में क्यों पड़ पाया सारी रात जिनकी खाति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 بنگلہ زبان اور عربی زبان میں پیش کیا جاتا ہے جبکہ اتوار کے روز مکمل چار گھنٹے کا پروگرام آپ کی خدمت میں اردو زبان میں پیش کیا جاتا ہے آٹھ بجے سے لے کے گیارہ بجے تک جماعت احمدیہ یہ کوئی نمائندہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور سوال و جوابات کا سلسلہ جاری رہتا ہے کسی خاص موضوع پر اور اس کے بعد گیارہ بجے سے لے کے بارہ بجے کے درمیان جو کہ ہمارے پروگرام کا تقریباً آخری ایک گھنٹہ ہوتا ہے اس ایک گھنٹے کے دوران آپ کی خدمت میں امیر المومنین حضرت خلیفۃ المصی الخامصد اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کا گزشتہ جمعہ کا خطبہ جمعہ اردو زبان میں پیش کیا جاتا ہے اور سامع کرام اگر آپ ان فریکوینسیز کے بجائے ہمارا یہ پروگرام انٹرنیٹ پہ پر سننا چاہیں تو اس کے لیے ہماری ویب سائٹ نوٹ فرما لیں ڈبلیو ایک مرتبہ پھر www.voiceofislam.ca اور اس ویب سائٹ پہ آپ کو ہمارے گزشتہ پروگرامز کی ریکارڈنگ بھی مل سکتی ہے سامعن اکرام آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ ہمارا یہ پروگرام ریڈیو پہ سماعت فرما رہے ہیں تو تقریباً دس بجے کے قریب جب ہمارا یہ پروگرام اختتام پذیر ہوگا FM 100.7 پہ اس وقت ہم آپ کو خدمت میں گزارش پیش کریں گے کہ اگر آپ ہمارے پروگرام کو مزید سننا چاہیں تو اس وقت آپ کو اپنے ریڈیو کی فریکوینسی چینج کرنی پڑے گی اور FM سے آپ کو سوئچ ہو کے اے ایم پہ جانا پڑے گا اگر آپ ہمارا یہ پروگرام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 फोर वन के बाहर के सामीन के लिए वन एट फाइव फाइव फोर वन और सामिने के अगर आप प्रोग्राम में बजरिया ई मेल शामिल होना चाहें तो उसके लिए हमारी ई आईडी है qa एनिनी क्वेश्चन आंसर एट वॉइस ऑफ इस्लाम डॉट सी ए क्यू क्वेश्चन आंसर एट سامعہ اکرام پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب غلام مصباح بلوچ صاحب موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں آپ جامعہ احمدیہ نارتھ امریکہ میں شعبہ تدریس سے وابستہ ہیں اور آپ کے تحقیقی مضامین جماعت احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ www.alislam.org پر دیکھے جا سکتے ہیں ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں مصباح صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السّلام ورحمۃ اللہ سامع اکرام جس طرح آپ کو علم ہے کہ پروگرام کی اس سیریز میں غلام حصبا بلوچ صاحب حضرت مسیح محدود علیہ السلاۃ وسلام کی کتب کا تعارف پیش کرتے ہیں اور جس طرح خود حضرت مسیح محدود علیہ السلات وسلام نے فرمایا کہ وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار آپ کی کتب کا مجموعہ جماعت احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ علیہ پہ روحانی خزائن کے ناموں سے محفوظ ہے آپ وہاں سے پڑھ بھی سکتے ہیں مختلف زبانوں میں مختلف کتب موجود ہیں اور وہاں سے آپ ان کتب کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں آ, جی مصباح صاحب آج آپ کس کتاب کا تعارف پیش کروانا چاہیں گے جی بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی علی محمد وعلا محمدن وبارک وسلم انا کا حمید و مجید آج کے پروگرام کے لیے جو کتاب میں نے چنی ہے وہ اس کا نام ہے فتح اسلام یہ روحانی خزان کی جل نمبر تین میں شامل ہے پہلی کتاب ہے روحان خزان کی جل نمبر تین میں اور اٹھارہ سن اٹھارہ سو نوے کے آخر میں یہ کتاب ادمسی محدودیہ السلام نے لکھی اور اٹھارہ سو کے شروع میں شائع ہوئی اور یہ وہ پہلی کتاب ہے جو حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے اپنے دعوی مسیح کے بعد لکھی یعنی جب آپ نے اپنے مسیح مودود ہونے کا دعویٰ کیا تو اس کے بعد پہلی کتاب جو آپ نے لکھی وہ یہی فتح اسلام ہے چنانچہ اے یہاں مسیح مدر اسلام لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فتح اسلام اور خدا کی تجلی خاص کی بشارت اور اس کی پیروی کی راہوں اور اس کی تائید کے طریقوں کی طرف دعوت اور پھر اوپر ہی حضور نے عربی میں یہ دعا بھی دعا سے شروع کیا ہے اپنی اس کتاب کو ربن فخ روح برکتن فی کلامی حاضہ وجا افیدتم من الناس سے تحویل ہے المسیحمد السلام لکھتے ہیں اے ناظرین آفاقم اللہ فی الدنیا و الدین آج یہ عاجز ایک مدت مدید کے بعد اس الہی کارخانے کے بارے میں جو خدا تعالیٰ نے دین اسلام کی حمایت کے لیے میرے سپرد کیا ہے ایک ضروری مضمون کی طرف آپ لوگوں کو توجہ دلاتا ہے اور غرض یہ ہے یعنی اس کتاب لکھنے سے غرض یہ ہے کہ جو بات مجھ پر فرض ہے اور جو پیغام پہنچانا میرے پر قرضۂ لازمہ کی طرح ہے وہ جیسا کہ چاہیے مجھ سے ادا ہو جائے خواہ لوگ اس کو بسم رضا سنیں اور خواہ کراہت اور قبض کی نظر سے دیکھیں اور خواہ میری نسبت نیک گمان رکھیں یا بذنی کو اپنے دلوں میں جگہ دیں لیکن میں نے یہ پیغام اپنا پہنچانا ہی پہنچانا ہے علیہ السلام آگے لکھتے ہیں وہ چیز جس کو ایمان کہتے ہیں اس کی جگہ چند لفظوں نے لے لی ہے جن کا محض زبان سے اقرار کیا جاتا ہے اور وہ امور جن کا نام اعمالِ صالحہ ہے ان کا مزداق چند رسوم یا اسراف اور ریاکاری کے کام سمجھے گئے ہیں اور جو حقیقی نیکی ہے اس سے بکلی بے خبری ہے اور اس کا مزید آگے ذکر کرتے ہوئے آگے لکھتے ہیں کہ یعنی موجودہ دور میں جو حال ہو رہا ہے مسلمانوں کا دوسرے غیروں کو دیکھ کے فلسفہ پڑھ کے تو اس کے مطابق لکھتے ہیں خدا تعالیٰ کے مقرر کردہ اصولوں اور سوم و وغیرہ کی عبادت کے طریقوں کو تحقیر اور استضاء کی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں ان کے دلوں میں خدا کے وجود کی بھی کچھ وقت تو عظمت نہیں بلکہ اکثر ان میں سے الہات کے رنگ سے رنگین اور دہریت کے رگ و ریشہ سے پر اور مسلمانوں کی اولاد کہلا کر پھر دشمن دین ہیں جو لوگ کالجوں میں پڑھتے ہیں اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہنوز وہ اپنے علومِ ضروریہ کی تحصیل سے فارغ نہیں ہوتے کہ دین اور دین کی ہمدردی سے پہلے ہی فارغ اور مستفی ہو چکتے ہیں یہ میں نے صرف ایک شاخ کا ذکر کیا ہے آگے حضور فرماتے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ اس انسان کامل کی سخت توہین کر رہے ہیں جو تمام مقدسوں کا فخر اور تمام مقربوں کا سرتاج اور تمام بزرگ رسولوں کا سردار تھا یہاں تک کہ ناٹک کے تماشاؤں میں نہایت شیطنت کے ساتھ اسلام اور ہادی پاک اسلام کی برے برے پیرائیوں میں تصویریں دکھلائی جاتی ہیں اور سو انگ نکالے جاتے ہیں اور ایسی افترائی تہمتیں تھیٹر کے ذریعے سے پھیلائی جاتی ہیں جس میں جن میں اسلام اور نبی پاک کی عزت کو خاک میں ملا دینے کے لیے پوری حرامزدگی خرچ کی گئی ہے تو آگے حضور لکھتے ہیں کہ وہ ساہرانہ کاروائیاں ہیں جب تک ان کے اس سحر کے مقابل پر خدا تعالیٰ وہ پرزور ہاتھ نہ دکھاوے جو معیزے کی قدرت اپنے اندر رکھتا ہو اور اس معضے سے اس شہر کو پاش پاش نہ کرے تب تک اس جادو فرنگ سے سادہ لو دلوں کو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 مخالفین کے مقابل پر بھیجا اور بہت سے آسمانی تحائف اور علوی عجائبات اور روحانی معارف و دقائے ساتھ دیے تا اس آسمانی پتھر کے ذریعے سے وہ موم کا بت توڑ دیا جائے جو سحر فرنگ نے تیار کیا ہے سو اے مسلمانوں اس عجز کا ظہور ساحرانہ تاریکیوں کے اٹھانے کے لیے خدا کی طرف سے ایک معجزہ ہے کیا ضرور نہیں تھا کہ شہر کے مقابل پر معوضہ بھی دنیا میں آتا کیا تمہاری نظروں میں یہ بات عجیب اور انہونی ہے کہ خدا تعالیٰ نہایت درجے کے مکروں کے مقابل پر جو شہر کی حقیقت تک پہنچ گئے ہیں ایک ایسی حقانی چمکار دكھاوے جو معوضے کا اثر رکھتی ہو پھر آگے جو موجودہ دور میں بلکہ اس زمانے میں بھی جو مسلمانوں کی طرف سے کوششیں تھیں دین کو زندہ کرنے کی اس کے متعلق حضور لکھتے ہیں صرف رسمی اور ظاہری طور پر قرآن شریف کے تراجم پھیلانا یا فقط کتب دینیہ اور احادیث نویہ کو اردو یا فارسی میں ترجمہ کر کے روای دینا یا بداس سے بھرے ہوئے خوش طریقے جیسے زمانہ حال کے اکثر مشائق کا دستور ہو رہا ہے سکھلانا یہ امور ایسے نہیں ہیں جن کو کامل اور واقعی طور پر تجدید دین کہا جائے تجدید دین وہ پاک کیفیت ہے کہ اول عاشقانہ جوش کے ساتھ اس پاک دل پر نازل ہوتی ہے کہ جو مكالمہ الہی کے درجے تک پہنچ گیا ہو پھر دوسروں میں جلد یا دیر سے اس کی سراعيت ہوتی ہے چنانچ حضور لکھتے ہیں کہ اگر تم ایماندار ہو تو شکر کرو اور شکر کے سیدات بجا لاؤ کہ وہ زمانہ جس کا انتظار کرتے کرتے تمہارے بزرگ آبا گزر گئے اور بے شمار روحیں اس کے شوق میں ہی سفر کر گئیں وہ وقت تم نے پا لیا اب اس کی قدر کرنا یا نہ کرنا اور اس سے فائدہ اٹھانا یا نہ اٹھانا تمہارے ہاتھ میں ہے میں اس کو بار بار بیان کروں گا اور اس کے اظہار سے میں رک نہیں سکتا کہ میں وہی ہوں جو وقت پر اصلاح خل کے لیے بھیجا گیا تا دین کو تازہ طور پر دلوں میں قائم کر دیا جائے میں اس طرح بھیجا گیا ہوں جس طرح سے وہ شخص بعد کلیم اللہ مرد خدا کے بھیجا گیا تھا جس کی روح ہیروڈیس کے عہد حکومت میں بہت تکلیفوں کے بعد آسمان کی طرف اٹھائی گئی سو جب وہ دوسرا کلیم اللہ جو حقیقت میں سب سے پہلا اور سید الانبیاء ہے دوسرے فرعنوں کی سرکوبی کے لیے آیا تو وہ كلیم اول کا مسیل مگر رتبے میں اسے بزرگ تر تھا ایک مسیل المسیح کا وعدہ دیا گیا اور وہ مسیل المسیح قوت اور تباہ اور خاصیت مسیح ابن مریم پا کر اسی زمانے کی مانند اور اسی مدت کے قریب قریب جو كلیم اول کے زمانے سے مسیح ابن مریم کے زمانے تک تھی یعنی چودھویں صدی میں آسمان سے اترا وہ اترنا روحانی طور پر تھا یعنی حضور یہاں لکھ رہے ہیں کہ جس طرح موسا علیہ السلام کے چودہ سو سال بعد حدیثہ علیہ السلام آئے تو اللہ تعالیٰ نے بالکل اسی طرح مجھے بھی آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چودہ سو سال بعد حضور ہی کی غلامی میں حضور ہی کی امت میں مسیح مود بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا شروع میں کہ یہ وہ کتاب ہے جو دعوی مسیحت کے بعد آپ نے لکھی یعنی پہلی کتاب چناچہ اسی میں آپ نے یہ اعلان کیا تھا حضور لکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے ان کے لیے بھی ایک ایمان کی تعلیم دینے والا مسیح مسیح اپنی قدرت کاملہ سے بھیج دیا چنچہ مسیح جو آنے والا تھا یہی ہے چاہو تو قبول کرو جس کے جس کسی کے کان سننے کیوں ہو سنے سنیں یہ خدا تعالیٰ کا کلام کام ہے اور لوگوں کی نظروں میں عجیب اور اگر کوئی اس امر کی تقزیب کرے تو پہلے راست بازوں کی بھی تقزیب ہو چکی ہے پھر اسلام کی مستقل کے بارے میں مسیح محدود اسلامیہ لکھتے ہیں کہ سچائی کی فتح ہوگی اور اسلام کے لیے پھر اس تازگی اور روشنی کا دن آئے گا جو پہلے وقتوں میں آ چکا ہے اور وہ آفتاب اپنے پورے کمال کے ساتھ پھر چڑھے گا جیسا کہ پہلے چڑھ چکا ہے لیکن ابھی ایسا نہیں ضرور ہے کہ آسمان اسے چڑھنے سے روکے رہے جب تک کہ محنت اور جان فشانی سے ہمارے جگر خون نہ ہو جائیں اور ہم سارے آراموں کو اس کے ظہور کے لیے نہ کھو دیں اور اعزاز اسلام کے لیے ساری ضلعتیں قبول نہ کر لیں اسلام کا زندہ ہونا ہم سے ایک فدیہ مانگتا ہے وہ کیا ہے ہمارا اسی راہ میں مرنا ٹھیک جی. بہت بہت شکریہ مسمت صاحب سامر کرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ ایف ایم ہنڈریڈ پہ سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر ہفتے کی شام 9 سے 11 بجے اور اتوار کی شام 8 سے 10 بجے کے درمیان ایف ایم ہنڈریڈ پہ اور پھر اتوار کی رات دس سے بارہ بجے کے درمیان اے ایم فائیو تھرٹی پہ پیش کیا جاتا ہے ہفتے کے روز آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ عربی اور بنگلہ زبان میں سماعت فرماتے ہیں جبکہ اتوار کے روز پروگرام ریڈیو احمدیہ آپ کی خدمت میں مکمل چار گھنٹے اردو زبان میں پیش کیا جاتا ہے آٹھ بجے سے لے کے گیارہ بجے تک کسی خاص موضوع پر سوال و جواب کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور پھر گیارہ بجے ہم آپ کی خدمت میں امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخام سید اللہ تعالیٰ بنصرِ عزیز کا गुजत जुमे का ख़ुदब जुमा पेश करते हैं उर्दू ज़बान में सामि इकराम अगर आप इन फ्रिक्वेंसीज़ के बजाय हमारा ये प्रोग्राम इंटरनेट पर सुनना चाहें तो उसके लिए हमारी वेबसाइट का पता नोट फरमा लें डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट वॉइस ऑफ इस्लाम डॉट सी ए और इस वेबसाइट पर आपको हमारे गुज्त प्रोग्राम्स की रिकॉर्डिंग भी मिल सकती है सामिया इकराम प्रोग्राम में आज हमारे साथ जनाब गुलामाम मिसबा बलोच साहेब मौजूद हैं और حضرت مسیح محود علیہ صلاحۃ وسلام کی کتب کے تعارف کے ضمن میں آپ کی ایک مارکاتُلا تصنیف فتح اسلام کا تعارف پیش کرنا شروع کیا ہے جو کہ روحانی خزائن کی جلد نمبر تین میں شامل ہے جماعت احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ الاسلام اور پہ دیکھی جا سکتی ہے پڑھی جا سکتی ہے ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے اور اس کے مکمل طور پہ تقریباً پچاس صفحات ہیں ये किताब हज़रत मसीम मऊदलाम ने अठारह ने 1890 में तस्नीफ फ़रमाई थी और अगले साल यानी कि 1891 में ये तबाह हुई थी इसी किताब का तारफ़ जारी है सामि कर आपसे गुजारिश कि आप इसी किताब के हवाले से या और किसी हवाले से भी अगर इस्लाम अहमदियत के हवाले से सवाल करना चाहें तो आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं हमारा फ़ोन नंबर नोट फरमा लें फ़ोर वन सिक्स फोर فور ون اور ٹورنٹرو کے باہر کے سامعین کے لیے ون ایٹ فائیو فائیو فور ون اور اگر آپ پروگرام میں اپنے سوالات ہمیں بذریعہ ای میل بھیجنا چاہیں تو اس کے لیے ہماری آئی ڈی ہے کیو یعنی کویشچن آنسر ایٹ وائس آف اسلام ڈاٹ سی جی جی بہت شکریہ یہ جیسا کہ ذکر ہوا کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا کہ وہ مسیح جس کا دنیا انتظار کر رہی ہے وہ وفات پا چکے ہیں اور جس نے آنا تھا وہ آپ ہی ہیں چنانچہ اس خبر پانے کے بعد مسیح مود علیہ السلام نے پہلی دفعہ اس کتاب کے ذریعے اس کا اعلان دنیا کے سامنے فرمایا اور اسی کا تعارف آج پیش ہو رہا ہے یہاں اس میں مسیح اسلام مزید لکھتے ہیں کہ دنیا کے لوگ جو تاریخ خیال اور اپنے پرانے تصورات پر جمے ہوئے ہیں وہ اس کو قبول نہیں کریں گے مگر قریب وہ زمانہ آنے والا ہے جو ان کی غلطی ان پر ظاہر کر دے گا دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہیں کیا لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا مگر یہ حملے تیغ و تبر سے نہیں ہوں گے اور تلواروں اور بندوقوں کی حاجت نہیں پڑے گی بلکہ روحانی اسلحے کے ساتھ خدا تعالیٰ کی مدد اترے گی پھر اس میں علیہ السلام نے جو یہ سلسلہ قائم فرمایا جس کا نام بعد میں سلسلہ احمدیہ رکھا اس کے متعلق حضور فرماتے ہیں کہ وہ مہم عظیم مہم کے روبراہ روب روب کرنے کے لیے ایک عظیم الشان کارخانہ جو ہر ایک پہلو سے موثر ہو اپنی طرف سے قائم کرنا سو اس حکیم و قدیر نے اس آجز کو اصلاح خلائق کے لیے بھیج کر ایسا ہی کیا اور دنیا کو حق اور راستی کی طرف کھینچنے کے لیے کئی شاخوں پر امر تائید حق اور اشاعت اسلام کو منقسم کر دیا چنانچہ من جملہ ان شاخوں کے ایک شاخ تعلیف و تصنیف کا سلسلہ ہے جس کا اہتمام اس آجز کے سپرد کیا گیا اور وہ معرف و حق حقائق سکھلائے گئے جو انسان کی طاقت سے نہیں بلکہ صرف خدا تعالیٰ کی طاقت سے معلوم ہو سکتے تھے اور انسانی تکلف سے نہیں بلکہ روح القدس کی تعلیم سے مشکلات حل کر دیے گئے تو یہ پہلی شاخ ہے جو حضور بیان فرما رہے ہیں کہ اس سلسلے میں جن شاخوں سے کام لیا جائے گا اس میں پہلی شاخ تالیف و تصنیف کا سلسلہ ہے یعنی کتابیں شائع کر کے اسلام کی سچائی دنیا کے سامنے پیش کی جائے دوسری شاخ اس کارخانے کی اشتہارات جاری کرنے کا سلسلہ ہے جو بحکم الہی اتمام حجت کے غرض سے جاری ہے اور اب تک بیس ہزار سے کچھ زیادہ اشتہارات اسلامی حجتوں کو غیر قوموں پر پورا کرنے کے لیے شائع ہو چکے ہیں اور آئندہ ضرورت کے وقتوں میں ہمیشہ ہوتے رہیں گے تو یہ دوسری شاخ ہے کہ اشتہار اشتہار کے ذریعے دنیا تک پیغام پہنچے تیسری شاخ اس کارخانے کی واردین اور صادرین اور حق کی تلاش کے لیے سفر کرنے والے اور دیگر اغراضِ متفرقہ سے آنے والے ہیں جو اس آسمانی کارخانے کی خبر پا کر اپنی اپنی نیتوں کی تحریک سے ملاقات کے لیے آتے رہتے ہیں اور یہ شاخ بھی برابر نما ہے یعنی وہ لوگ ظاہر بات ہے جب اللہ تعالیٰ اپنا کوئی بندہ اس دنیا میں بھیجتا ہے تو دنیا میں جو سعید روحیں نیک لوگ ہوتے ہیں وہ سفر کر کے اور مصیبتیں بھی اٹھا کے اس بزرگ تک اس بھیجے ہوئے شخص تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں چنانچہ اسی کا ذکر حضور یہاں فرما رہے ہیں کہ مہمانوں کی اتنی کثرت ہے کہ قادیان میں ہزاروں لوگ جو ہیں وہ ملاقات کے لیے آ چکے ہیں اور اس میں اور براہ راست آ کر باتیں سنتے ہیں اور اپنے سوالات کرتے ہیں اور اپنے دل کی تشفی کرتے ہیں چنجہ اس کے متعلق عضو لکھتے ہیں کہ اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ زبانی تقریریں جو سائلین کے سوالات کے جواب میں کی گئیں یا کی جاتی ہیں یا اپنی طرف سے محل اور موقع کے مناسب کچھ بیان کیا جاتا ہے یہ طریق بعض صورتوں میں تالیفات کی نسبت نہایت مفید اور مؤثر اور جل تر دلوں میں بیٹھنے والا ثابت ہوا ہے یہی وجہ ہے کہ تمام نبی اس طریق کو ملحوظ رکھتے رہے ہیں اور بجوز خدا تعالیٰ کے کلام کے جو خاص طور پر بلکہ قلم بند ہو کر شائع کیا گیا باقی جس قدر مکالات انبیاء ہیں وہ اپنے اپنے محل پر تقریروں کی طرح پھیلتے رہے ہیں تو یہ تیسری شاخ ہے جو مسیح علیہ السلام نے یہاں ذکر کی ہے چوتھی شاخ یہاں ٹوٹل پانچ شاخیں حضور نے بیان کی ہیں جو چوتھی شاخ ہے وہ مکتوبات ہیں یعنی خط لکھنا جو حق کے طالبوں یا مخالفوں کی طرف لکھے جاتے ہیں چنانچہ اب تک عرصہ مذکورہ بالا میں نوے ہزار سے بھی کچھ زیادہ خط آئے ہوں گے جن کا جواب لکھا گیا بجوز بعض خطوط کے جو فضول یا غیر ضروری سمجھے گئے اور یہ سلسلہ بھی بد دستور جاری ہے اور پانچویں شاخ اس کارخانے کی جو خدا اللہ نے اپنی خاص وہی ولام سے قائم کی مریدوں اور بیت کرنے والوں کا سلسلہ ہے یعنی وہ لوگ جو بیعت کر کے سلسلہ میں داخل ہوتے ہیں وہ بھی اس شاخ اس میں ایک بہت بڑی شاخ ہے چنانچہ اس نے اس سلسلے کے قائم کرنے وقت کے وقت مجھے فرمایا کہ زمین میں طوفان ضلالت برپا ہے تو اس طوفان کے وقت میں یہ کشتی تیار کر جو شخص اس کشتی میں سوار ہوگا وہ غرق ہونے سے نجات پائے گا اور جو انکار میں رہے گا اس کے لیے موت درپیش ہے تو یہ جو سلسلہ حضور نے قائم فرمایا اس کی پانچ شاخیں وسیم علیہ السلام نے اس چھوٹے سے کتاچے میں بیان فرمائی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی فضل سے یہ پانچوں شاخیں جو ہیں دن بہ دن ان میں اضافہ ہوا اور آج تک یہ اپنے رنگ میں سلسلہ احمدیہ کی خدمت جو ہیں ان شاخوں کے ذریعے ہو رہی ہے جی عشان. بہت بہت شکریہ مصباح صاحب ثمع کرام آپ پروگرام ریڈیا احمدیہ ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ سیون پہ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب غلام اسباب لوچ صاحب موجود ہیں اور پروگرام کے آغاز میں آپ نے حضرت مسیح محود علیہ السلاۃ وسلام کی کتب کے تعارف کے ذمن میں آپ کی مارکات العراء تصنیف فتح اسلام کا تعارف پیش کرنا شروع کیا ہوا ہے جو کہ جماعت احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ پہ دستیاب ہے روحانی خزائن جیل نمبر تین میں اور اس کے علاوہ آپ فتح اسلام کا انگلش ترجمہ جو کہ وکٹری آف اسلام کے نام سے جماعت احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ پہ موجود ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں आ, इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर मौजूद पहले उनका सवाल ले लेते हैं मोहम्मद तकी साहब हमारे साथ मौजूद है तकी साहब असला आठ नवर को एक और इंसान इन, ने ना अपना दावा कर दिया नबूत का तो मिर्जा साहब जी जो बुनियाद आकर गए है جی یہ بند نہیں ہوئی تو اب جو اٹھے گا وہ بندہ جھوٹ بولے مجھے مار دے نہیں تو میں اس کو وہی سلا دوں گا اب اس کے بدائے کہ وہ بھی ایندی تھا پہلے اب اس نے بھی کر دیا کہ جی میں بھی رسول ہوں یا پیغمبر ہوں تو آپ لوگ اس پر کیوں نہیں مان لاتے جناب مصباح صاحب ان کا ٹاپک سے بالکل ہٹ کے سوال ہے اگر آپ چاہیں تو جواب ابھی دے دیں یا پروگرام کے یا کسی اگلے حصے میں دے دیں چلیں ٹھیک ہے جیسے سوال اگر اور آتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سوال نوٹ کر لیجیے ان شاء اللہ تھوڑی دیر بعد کیونکہ سامع کرام آپ سے گزارش ہے کہ پروگرام کے موضوع کے حوالے سے جو ہمارے مہمان نگرامی ہوتے ہیں وہ محنت سے تیاری کر کے آئے ہوئے ہوتے ہیں تو اگر آپ پروگرام کے موضوع کے حوالے سے ہی سوالات پیش کریں تو وہ زیادہ مناسب رہے گا لیکن موضوع سے ہٹ کے بھی سوالات ہم ضرور ان شاء اللہ لیں گے लेकिन आ, कम अज़ कम प्रोग्राम को कुछ आगे जाने दें और प्रोग्राम की जो आ, पेस बनाई हुई है हमारे मेहमान करामी ने आ, उसको कायम रखें प्रोग्राम में शामिल होने के लिए हमारा फ़ोन नंबर नोट फरमा लें फोर वन सिक्स फोर वन जीरो सिक्स के बाहर के सामी इन के लिए वन एट साहब से गुजारिश है कि उनका सवाल हमने नोट कर लिया प्रोग्राम में कुछ देर के बाद इन शवाब ज़रूर पेश करेंगे जी मिस वह جی یہ رسالہ فتح اسلام کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس میں مسیح مد السلام نے جو تیسری شاخ ہے اس کے اس کے متعلق یہ بھی فرمایا ہے کہ نبیوں کے کلام کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں کہ انبیاء کی جو گفتگو ہوتی ہے اس میں الفاظ تھوڑے اور معنی بہت ہوتے ہیں سو یہی قاعدہ یہ عاجز ملحوظ رکھتا ہے اور واردین اور صادرین کی استدعت کی موافق ان کی ضرورتوں کے لحاظ سے ہمیشہ باب تقریر کھلا رہتا ہے خدا تعالیٰ نے ہزار نبی اور رسول بھیجے اور ان کی شرف صحبت میں مشرف ہونے کا حکم دیا تا ہر ایک زمانے کے لوگ چشم دید نمونوں کو پا کر اور ان کے وجود کو مجسم کلام الہی مشاہدہ کر کے ان کی اقتداء کے لیے کوشش کریں اگر صحبت صالحین میں رہنا واجبات دین میں سے نہ ہوتا تو خدا تعالیٰ اپنے کلام کو بغیر بھیجنے رسولوں اور نبیوں کے اور طور پر بھی نازل کر سکتا تھا یا صرف ابتدائی زمانے میں ہی رسالت کے امر کو محدود رکھتا اور آئندہ ہمیشہ کے لیے سلسلہ نبوت اور رسالت اور وہی کا منقطع کر دیتا لیکن خدا تعالیٰ کی عمیق حکمت اور دانائی نے ہرگز ایسا منظور نہیں رکھا اور ضرورت کے وقتوں میں یعنی جب کبھی محبت الہی اور خدا پرستی اور تقوا تہارت وغیرہ امور واجبہ میں فرق آتا رہا ہے مقدس لوگ خدا تعالیٰ سے وہی پا کر نمونے کے طور پر دنیا میں آتے رہے ہیں اور یہ دونوں کو باہم لازم و ملزوم ہیں کہ اگر خدا تعالیٰ کو ہمیشہ کے لیے اصلاح خلائق کی طرف توجہ ہے تو پھر تو یہ بھی نہایت ضروری ہے کہ ایسے لوگ بھی ہمیشہ کے لیے آتے رہیں کہ جن کو خدا تعالیٰ نے اپنی خاص توجہ سے بینائی بخشی ہو اور اپنی مرضیات کی راہ پر ثابت قدم کیا ہو اور بلا شبہ یہ بات یقینی اور امور مسلمہ میں سے ہے کہ یہ مہم عظیم اصلاح خلائے کی صرف کاغذوں کے گھوڑے دوڑانے سے روبرا نہیں ہو سکتی اس کے لیے اسی راہ پر قدم مارنا ضروری ہے جس پر قدیم سے خدا تعالیٰ کے پاک نبی مارتے رہے ہیں اور اسلام نے اپنا قدم رکھتے ہی اس موثر طریق کو ایسی مضبوطی اور استحکام سے رواج دیا ہے کہ اس کی نظير دوسرے مذہبوں میں ہرگز نہیں پائی جاتی تو یہ تيسرا سلسلہ تھا جو حضور نے لکھا اور اس میں حضور نے پھر تمام مسلمان بھائیوں کو دعوت دی ہے کہ وہ اپنے اس زمانے کے امام مہدی کو پہچانے اور اس پر ایمان لائیں اور اس عظیم مشن میں ساتھ دیں تاکہ اسلام کی فتح اور دوسرے مذاہب پر جو برتری کے دن ہیں وہ جلد از جلد ہم دیکھیں چنچہ اس میں حضور نے آخر پر مختلف مثالیں دی ہیں کہ کس طرح دیگر مذاہب والے اپنے مذہب کی اشاعت کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں تو حضور لکھتے ہیں کہ اے ملک ہند کیا تجھ میں کوئی ایسا باہمت امیر نہیں کہ اگر اور نہیں تو فقط اسی شاہ کے اخراجات کا متحمل ہو سکے تو اس سے پہلے حضور نے براہ نحمدیہ کتاب لکھی تھی جس کا اللہ تعالیٰ کے فضل سے دیگر مذاہب پر بہت گہرا اثر پڑا اور اسلام مسلمانوں میں ایک خوشی کی لہر دوڑی کہ اسلام کی صداقت کے لیے ایسی عظیم الشان کتاب لکھی گئی ہے سناچی حضور نے اس میں یہی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھ پر دروازے کھولے ہیں قرآن کریم کی حقانیت کے اب اس کو دنیا تک پہنچانا ہے تو اس میں تمام مسلمان اگر ساتھ دیں تو یہ کام جلد از جلد اور بہتر طور پر ادا ہو سکے حضور یہاں لکھتے ہیں کہ اے اسلام کے زی مقدرت لوگوں دیکھو میں یہ پیغام آپ لوگوں تک پہنچا دیتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس اصلاحی کارخانے کی جو خدا تعالیٰ کی طرف سے نکلا ہے اپنے سارے دل اور ساری توجہ اور سارے اخلاص سے مدد کرنی چاہیے اور اس کے سارے پہلوؤں کو بنظر عزت دیکھ کر بہت جلد حق کے خدمت ادا کرنا چاہیے پھر لکھتے ہیں کہ میرا عزیز کون ہے میرا دوست کون ہے وہی جو مجھے پہچانتا ہے مجھے کون پہچانتا ہے صرف وہی جو مجھ پر یقین رکھتا ہے کہ میں بھیجا گیا ہوں اور مجھے اس طرح قبول کرتا ہے جس طرح وہ لوگ قبول کیے جاتے ہیں جو بھیجے گئے ہوں دنیا مجھے قبول نہیں کر سکتی کیونکہ میں دنیا میں سے نہیں ہوں مگر جن کی فطرت کو اس عالم کا حصہ دیا گیا ہے وہ مجھے قبول کرتے ہیں اور کریں گے جو مجھے چھوڑتا ہے وہ اس کو چھوڑتا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے اور جو مجھ سے پیوند کرتا ہے وہ اس سے کرتا ہے جس کی طرف سے میں آیا ہوں میرے ہاتھ میں ایک چراغ ہے جو شخص میرے پاس آتا ہے ضرور وہ اس روشنی سے حصہ لے گا مگر جو شخص وہم اور بدگمانی سے دور بھاگتا ہے وہ ظلمت میں ڈال دیا جائے گا اس زمانے کا حسن حسین میں ہوں حسن حسین یعنی مضبوط قلعہ میں ہوں جو مجھ میں داخل ہوتا ہے وہ چوروں اور قزاکوں اور درندوں سے اپنی جان بچائے گا مگر جو شخص میری دیواروں سے دور رہنا چاہتا ہے ہر طرف سے اس کو موت درپیش ہے اور اس کی لاش بھی سلامت نہیں رہے گی وہ مجھ میں کون داخل ہوتا ہے وہی جو بدی کو چھوڑتا ہے اور نیکی کو اختیار کرتا ہے بہرل یہ بڑے ایمان افروز اقتباسات ہیں جو مسیح معودیہ السلام نے اس میں ڈالے لکھے ہیں اور مسلمانوں کو دعوت دی ہے کہ وہ اس امام مہدی کا جس کا وہ انتظار کر رہے تھے اس کو پہچان لیں اور ان کی بیعت کر لیں جی بہت بہت شکریہ مصباح صاحب آپ پروگرام احمد احمدیہ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 پروگرام ریڈیو احمدیہ میں کسی خاص موضوع پر سوال و جواب کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور آخری ایک گھنٹے کے دوران یعنی کہ تقریباً گیارہ بجے کے قریب ہم آپ کی خدمت میں امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسی القامصید اللہ تعالی بنصر عزیز کا گزشتہ جمعہ کا خطبہ اردو زبان میں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں سامع اکرام اگر آپ ان فریکوینسیز کے بجائے ہمارا یہ پروگرام انٹرنیٹ پہ پر سننا چاہیں تو اس کے لیے ہماری ویب سائٹ نوٹ فرما لیں voiceofislam.ca سی اور اس ویب سائٹ پہ آپ کو ہمارے گزشتہ پروگرامز کی ریکارڈنگ بھی مل سکتی ہے سامعن اکرام پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب غلام مصباح بلوچ صاحب موجود ہیں اور پروگرام کے آغاز میں آپ نے حضرت مسیح محمود علیہ صلاۃ وسلام کی مارکات العرا تصنیف فتح اسلام کے بارے میں کچھ تعارف تعارفی کلمات پیش کیے ہیں اور اس کتاب کا تعارف اپنے سامعین کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت مسیح محود علیہ صلاۃ وسلام نے یہ کتاب اٹھارہ سو نوے میں تصنیف فرمائی تھی اور اٹھارہ سو اکانوے میں یہ تباہ ہوئی تھی اور یہ کتاب آپ کو جماعت احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ الاسلام پہ مل سکتی ہے روحانی خزائن کی جلد نمبر تین میں یہ موجود ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ یہ کتاب انگلش زبان میں پڑھنا چاہیں تو اس کا ترجمہ بھی وہاں پہ موجود ہے جو کہ وکٹری آف اسلام کے نام سے موجود ہے تقریباً پچاس صفحات پہ مشتمل یہ کتاب ہے प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप हमारा फ़ोन नंबर नोट फरमा लें फोर वन सिक्स फोर वन जीरो फ्रॉंटो के बाहर के सामने इनके लिए वन एट फाइव फाइव फोर वन और अगर आप प्रोग्राम में बजरिया ई मेल अपने सवालत हमें भेजना चाहें प्रोग्राम के दौरान या दौरान हफ्ता तो उसके लिए हमारी ई मेल है क्यू है येश्चन आंसर आट, وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے کیو یعنی کوششن آنسر ایٹ وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے جی مصباح جی یہ تقریباً تعارف جو ہے وہ خلاصہ میں نے پیش کر دیا ہے اب ہم سوالات کی طرف چلتے ہیں تو پھر پہلے تکی صاحب کا سوال جو انہوں نے کچھ دیر پہلے پوچھا تھا کہ جماعت احمدیہ نے ایک نیا سلسلہ شروع کر دیا ہے نبیوں کو ماننے کا اور گزشتہ دنوں وہ کہتے ہیں کہ کوئی اور بھی دعویدار پیدا ہوا ہے اور اس نے اپنی کوئی کتاب بھی لکھ دی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا اب ہم لوگ اس کو بھی مان لیں گے اور یہ سلسلہ یہ ہم نے ہی شروع کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس میں تقی صاحب نے کہا کہ جو بنیاد مرزا صاحب نے ڈالی تھی جی لیکن میں حیران ہوں کہ کیسے تقی صاحب نے بات کر دی بنیاد اگر آپ کہتے ہیں کہ نبی ہونے کا دعویٰ کرنا اس کا آغاز مرزا صاحب نے کیا تو لازماً یہ یہ ایک لاعلمی والی بات ہے دعو نبوت کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی بنیاد آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہی شروع ہو جاتی ہے ابھی آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہی تھے کہ مسلمہ کزاب نے دعویۂ نبوت کر دیا تھا تو لیکن جو جس دعوے کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ آج کل کسی نے دعویٰ کر دیا ہے تو اس کی بنیاد مسلمہ قذاب نے ڈال دی تھی اور اس کے بعد کئی آئے ہیں لیکن جو بنیاد مسلمہ نے ڈالی تھی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تقی صاحب اگر احادیث کا مطالعہ رکھتے ہیں تو ضرور یہ جانتے ہوں گے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے آنے کی پیش گوئی فرمائی ہے اور اسی کو نبی اللہ قرار دیے ہے تو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ یاتی عیسیٰ نبی اللہ یاتی عیسیٰ نبی اللہ تو وہ مسیح اور جس کا دنیا انتظار کر رہی ہے کہ زندہ آسمان پر بیٹھے ہیں وہ وفات پا چکے ہیں اور دنیا میں اب کبھی نہیں آئیں گے اور ہاں اس پیشگوئی میں جو شخصیت یا جو وجود مراد تھے وہ اسی امت مسلمہ میں کسی شخص کا اس مقام اور مرتبے تک پہنچنا تھا اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نبی اللہ قرار دیا ہے تو یہ جو دعویٰ نبوت حضر مسیح محدود علیہ نے مرزا غلام احمد قادیان علیہ السلام نے کیا ہے اس کی بنیاد یہ وہی الہی آپ نے یہاں بیان کی ہے اور جو کتاب میں آج یہاں پیش کر رہا ہوں فتح اسلام اسی میں حضور نے لکھا ہے کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے تو اگر کوئی شخص دعوی نبوت کرتا ہے تو شوق سے کرے لیکن اللہ تعالیٰ کے اس انذار اور اس وارننگ کو ذہن میں رکھے کہ اگر وہ واقعی طور پر یعنی ایک تو اگر کوئی مجنونانہ رنگ میں دعویٰ کر رہا ہے اور ایسی باتیں کر رہا ہے تو وہ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل معافی ہوگا کہ اس کو پتہ نہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے لیکن اگر کوئی واقعی طور پر ایسا کر رہا ہے تو ہمیں یعنی جس طرح لوگ اٹھتے ہیں کہ ختم نبوت کے محافظ اور یہ اور وہ تو اللہ تعالی ہم سے زیادہ اپنے دین کی حفاظت کرنے والا جو ہے اس کی غیرت رکھنے والا ہے تو وہ خود ہی اس کا انتظام کرے گا تو اس میں یہ کہنا کہ کیا ہم اس پر ایمان لے آئیں گے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک شخص کے آنے کی پیشگوئی فرمائی ہے گو کے قرآن کریم نے یہ خوشخبری دی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ چار جو مقام ہیں انعام ہیں وہاں تک پہنچا سکتی ہے سور النسا کی آیت ہے کہ نبوت صدیقیت شہادت اور صالحیت یہ چار انعام کوئی بھی شخص پا سکتا ہے لیکن یہ دینے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں پتہ کہ کون شخص کس مقام تک پہنچ سکتا ہے لیکن اتنا ہم یقین کے ساتھ سے کہہ سکتے ہیں کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بہرحال نبی اللہ قرار دیا ہے تو وہ آیا اور اس نے ہمیں اپنی باتیں بتائیں اور ان باتوں کو ہم نے پورا ہوتے دیکھا تو ہم اس پر ایمان لے آئے تو مسیح محدود علیہ السلام لکھا کہ جو بھی آئے گا اپنی صداقت کے نشان ساتھ لے کر آئے گا تو اگر وہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو وہ اپنی صداقت کے نشان دکھائے گا اور دنیا میں مجبور ہو جائے گی اس کو ماننے کی لیکن اگر صرف یوٹیوب پر بیٹھ کر ویڈیوز چڑھانا نبوت کا نام ہے تو اس طرح تو کئی پھر نبی ہوں گے ان کو دیکھنے یا سننے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اسی کتاب میں مسیح السلام نے یہ انبیاء کی سنت بیان فرمائی ہے کہ وہ جب آتے ہیں تو لوگوں کو اپنی طرف بلاتے ہیں اپنی صحبت میں رہنے کے لیے کہتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نور عطا کیا ہوتا ہے اور لوگ ان کی صحبت میں رہ کر اس نور سے حصہ پاتے ہیں تو ایسے لوگ جو اپنی ویڈیوز چڑھا دیتے ہیں یوٹیوب پر یا انٹرنیٹ پر ظاہری بات ہے وہ کسی کو کہتے نہیں کہ ہمارے ساتھ آ کے رہو اور دیکھو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کیا نور عطا کر رہا ہے کیا کیا روشنی ہمیں عطا کر رہا ہے بس وہ کہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ دیکھیں اور سنیں بس اور ہم تو یہ طریقہ کبھی بھی انبیاء کا نہیں رہا انبیاء جو ہیں وہ بڑے ابتلاؤں سے گزر کر اور اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے دنیا تک پہنچاتے ہیں اور دنیا کو وہ نور عطا کرتے ہیں تو یہ نور اس زمانے میں حضرت مسیح محدود السلام نے عطا کیا اللہ تعالیٰ سے پاکر اور پھر آذور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی ہے کہ اس کے بعد خلافت کا قیام ہوگا چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ خلافت جو ہے وہ بھی احمد یا مسلم جماعت میں اللہ تعالیٰ نے قائم فرمائی ہے تو اس لیے جب قوم پہلے ہی ایک امام کی نگرانی میں چل رہی ہے امامت میں آگے بڑھ رہی ہے تو اس قسم کے جو انٹرنیٹ پہ نبی بہنے بیٹھے ہیں یا مجدد بنے بیٹھے ہیں یا مسلم مود بنے بیٹھے ہیں وہ خود ہی اپنی عمر کے ساتھ ہی اپنا سلسلہ اپنے ساتھ لے کر سوال لیتے ہیں امین صاحب اسلام علیکم امین صاحب اسلام علیکم السلام جی سر ہدایت سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے آنے کی اطلاعی نوزب اللہ صبح نوزب اللہ کیا ان کو پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے باقاعدہ حدیث ہے کہ اس وقت میری امت کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا جب تمہیں میں ابن مریم ناول ہوں گے تو کیا نوزب اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا کہ یہ آسمان پر اٹھا لیے گئے پھر دوسرا آپ لوگ ایک ہی ضد کرتے ہیں کہ نبوت کا سلسلہ جاری ہے اور کوئی ایسا بد وقت آ کے نبوت کا اعلان کر دیتا تو آپ لوگ اس کو یوٹیوب انٹرنیٹ کا نبی باندھ دیتے ہیں مرزا صاحب کے زمانے میں یہ سہولیات موجود نہیں تھی انہوں نے اپنی قلم کے زور پہ اللہ پر فرشتوں پر کڑو الزام رکھ کے اپنے آپ کو نبی ماننے کی کوشش کی لیکن امت نہیں مان رہی, رہی اچھا پھر دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا نبیہ بادی مت بھولے مت بھول ہے کہ مسلمہ کزاب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی لا نبی میرے باد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں وہ برابر مقام ہم ہم, ہم, ہم پلّا ہونے کی کوشش کی تھی جناب ٹھیک ہے جناب امین صاحب جی انشاء اللہ السلام علیکم جی مصباح صاحب امین صاحب کے سوالات ایک تو وہ یہ کہتے ہیں پہلے تو وہ لانبی آبادی تو انہوں نے حدیث کہا کہ یہ مت انہوں اور غالباً یہ فرمایا ہے کہ مرزا صاحب کے زمانے میں کیونکہ یوٹیوب نہیں تھا تو یوٹیوب مطلب اگر ہوتا تو وہ شاید یہ بھی استعمال کر لیتے کتب کے ذریعے الزامات باندھے ہیں اللہ تعالیٰ ہاں پہلی بات امین صاحب نے یہ کی کہ آذور صلی اللہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا جب عیسا علیہ السلام آئیں گے تو کہتے ہیں کہ کیا آذور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا بالکل عضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور کس کو پتہ ہو سکتا ہے قرآن کریم جب واضح فرما رہا ہے کہ فلمات توفیتانی کنتا ترقی بالہم اور اسی آیت کو خود آضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے بھی استعمال کی صحیح بخاری میں ہے کہ قیامت کے دن میرے لوگوں کو بائیں طرف لے جایا جائے, جائے گا یعنی بائیں طرف سے مراد دوزخ ہے تو میں کہوں گا کہ اے اللہ یہ تو میرے لوگ ہیں تو اللہ کہے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں جانتا کہ تیرے بعد انہوں نے کیا کیے تو حضور فرماتے ہیں کہ میں پھر وہی جواب دوں گا جو ابد صالے یعنی حدیثہ علیہ السلام نے دیا تھا فلما توفعتا نہیں کنتا ترقی والے کہ جب تک تو میں ان میں موجود تھا میں ان کا نگران تھا اور ان کو صحیح راہ بتاتا آیا اور صحیح راہ پہ رکھتا آیا لیکن جب تو نے توفعتہ کر دی پھر اس کے بعد تو ہی نگران تھا تو یہ لفظ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں کیا حضور کو علم نہیں تھا کہ توفیتانی کا تو مطلب ہے کہ زندہ آسمان پر اٹھا لینا اور میں نے زندہ آسمان پر نہیں جانا بلکہ ان کا میتوں و اننا ہم کہ اسی دنیا میں میری وفات ہونی ہے تو اس کے باوجود حضور نے وہی آیت اپنے لیے انتخاب کی جو کہ حضیثہ علیہ السلام کا جواب ہے فلّہ توفائی طانی کونتان بالے اب یا تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ آسمان پر اٹھائے گئے ہوں کیونکہ حضور فرما رہے ہیں کہ میں تو یہی یہ کہوں گا فلمہ توفع اور یا پھر فلمہ توفعطانی کا وہی مطلب ہے جو جماعت احمدیہ پیش کرتی ہے اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو استعمال کیا کہ جب تو نے مجھے وفات دے دی تو اللہ تو ہی نگران تھا تو امین صاحب کا یہ پوچھنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہیں تھا یہ علم تھا تو حضور یہ آیت استعمال کر رہے تھے حضور ہی کو تو پتہ تھا کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے لیے وہی آیت استعمال کرنا وہی جواب استعمال کرنا جو کہ حدیثہ علیہ السلام نے استعمال کیا تھا بتاتا ہے کہ آپ اس کے کیا معنی سمجھتے تھے اگر زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کے معنی آپ سمجھتے ہوتے تو اپنے لیے وہ آیت نہ استعمال کرتے تو اس ایک آیت کے دو استعمالوں نے ہمیں بتا دیا یعنی دو نبیوں کے لیے یہ آیت استعمال ہوئی ہے ایک حرطیثہ علیہ السلام کے لیے قرآن کریم میں اور صحیح بخاری میں یہی آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس کا لازمی مطلب ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح تھا یہ کہ اس کا کیا مطلب ہے اور وہی آپ نے اپنے لیے استعمال کی تو اس واضح علم پانے کے بعد آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ عیسیٰ آئیں گے اس کا لازمی مطلب ہوا کہ وہ وفات یافتہ نبی جو بنی اسرائیل کی طرف آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آنے کا ذکر نہیں فرما رہے بلکہ اپنی ہی امت میں کسی شخص کے مسیحی معود بننے اور اس مقام اور مرتبے تک پہنچنے کی بات کر رہے ہیں اس لیے صرف یہی حدیثیں نہیں ہیں وہ حدیثیں بھی ہم آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں کہ جس میں عذور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث علیہ السلام کی عمر 120 سال بتائی ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرنی پڑی جہاں کے تکلیف دہ اور اذیت ناک حالات ان کو سامنا نہ کرنے پڑے تو یہ ساری باتیں بتاتی ہیں کہ آذور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا مراد ہے آنے والے شخص سے اور اس کے بعد امین صاحب کہتے ہیں کہ اگر یوٹیوب ہوتی تو مرزا صاحب اس کو بھی استعمال کرتے اس میں جو لوگ آج کل آپ دیکھتے ہیں ان کی ساری دنیا ہی یوٹیوب ہے نہ وہ کسی کو اپنا پتہ بتاتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارا پتہ ہے ہمارے اس پاس آ کر رہیں کیونکہ عدل مسیح عدودیہ السلام نے تو فرمایا کہ آپ کے کھانے پینے کا خرچ میں دوں گا آپ دو دو تین تین مہینے میرے پاس آ کے رہیں تاکہ آپ کو تسلی ہو کہ جو اللہ تعالیٰ نے نور بھیجا ہے وہ آپ خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں اور دنیا پھر آئی ہے کادیان جو کہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا اور نہ صرف ہندوستان کے لوگ بلکہ وہ لوگ جو امریکہ سے سیاحت کے لیے آتے تھے آسٹریلیا سے بھی آئے تھے لوگ وہ بھی قادیان پہنچے ہیں کہ ہم اس شخص کو مل کر جائیں جنہوں نے مسیح معود اور مہدی مہدی نے کا دعویٰ کیا ہے تو یہ اور اس کی خبر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے سے دے دی تھی برائے دیا کے دور میں نہ امنکل فجی نمی کہ بڑی بڑی دور دور کی راہوں سے لوگ تیرے پاس آئیں گے تو یہ وہ زمانہ تھا جو کہ ابھی قادیان میں کوئی آتا بھی نہیں تھا اس زمانے میں مسیح علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ بڑی دور دور سے سفر کر کے اس بستی میں آئیں گے چنانچہ وہ وقت پھر آیا اور دور دور سے لوگ سفر کر کے قادیان آئے اور آپ کی صحبت میں رہے اور آپ کو ماننے اور آپ کی بیت کرنے کی توفیق پائی تو جن کی مثالیں امین صاحب یا ان کے دوسرے ساتھی دیتے ہیں وہ انہوں نے کون سی ایسی پیشگوئیاں کی ہیں کچھ ہمیں بھی تو بتائیں کیونکہ قرآن کریم نے نبیوں کی صداقت کا یہ بھی معیار بتایا بطا ہے کہ جو باتیں وہ تمہیں کرتا ہے فایوسب کم بعض اللہ زی کہ جو وعدے وہ تم سے کرتا ہے پیشگوئیاں کرتا ہے ان میں سے ضرور تمہیں بعض پہنچیں گے تو یہ لوگ اپنی بعض پیشگوئیاں بتائیں تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خبر دی ہے کہ یہ ہونے والا ہے اور یا ایسا ہو کر رہے گا تو ایسی کوئی بات ایسا کوئی الہام ایسی کوئی وہی ان کی بیان میں نہیں ہوتی بس ان کو پتا چل گیا ہے کہ ویڈیو کیسے بناتے ہیں تو اس کے شوق میں وہ ویڈیوز پہ بیٹھے ہیں تو اس طرح ام امبیاں نے دعوے نہیں کیے اور نہ ہی اس طرح گھروں میں چھپ کر بیٹھ کر انہوں نے دنیا کو مخاطب کیا ہے تو مسیح مودیہ السلام نے دعوت دی کیونکہ دیگر انبیاء بھی اپنی صحبت میں رہنے کے لیے لوگوں کو بلاتے تھے اور ان کو آکے دکھاتے تھے تو یہ وجہ ہے کہ آپ کی قومی اسمبلی کو یہ مسئلہ اپنی قومی اسمبلی میں اٹھانا پڑا اگر اس قسم کے نبوت والے واقعی کسی حیثیت کے حامل ہوتے تو آپ ضرور ان کا ذکر بھی اپنی اسمبلی میں کرتے کہ ان کو ان پر بھی پابندی ہم لگاتے ہیں تو جس دن آپ ان لوگوں کا ذکر اپنی قومی اسمبلی میں کریں گے اور آئین میں ڈالیں گے ان کے نام تب ہم سمجھیں گے کہ ہاں واقعی کسی حیثیت والے کا ذکر جو ہے وہ ہم سے مس ہو گیا اور کیونکہ قومی اسمبلی پاکستان نے تو ان کو قومی اسمبلی میں ان کا ذکر ہوا اور ان کا نام ڈال دیا ہے تو آئین میں آپ نے صرف ایک شخص کا نام ڈالا ہے مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہی وہ جماعت ہے جس کو قابو کرنا بڑا مشکل ہے اس لیے قانونی شکنجہ ان پر بنایا جائے اور اس طرح ان کو قابو کیا جائے اگر کسی اور شخص سے آپ کو خطرہ ہوتا تو آپ ضرور اس کا نام بھی ڈالتے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اور کسی شخص میں ایسا دمخم نہیں ہے کہ وہ آپ اس کے متعلق فکر انگیز ہوں اور یہ ان کے حصے میں آ بھی نہیں سکتی باتیں قرآن کریم نے سچے نبیوں کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ یا حسرت اللباد مایاتی ہم رسولن اللہ کالمبی استحاضی ہوں کہ یہ استضاء اور یہ مشکلات اور یہ مذاق اور یہ تکلیفیں سچے نبیوں کو دی جاتی ہیں جھوٹے نبیوں کو نہیں دی جاتی ہیں تو امام بخاری نے بھی صحیح بخاری میں یہی لکھا ہے المبیاؤ اشد البلاء کہ سب سے زیادہ مصیبتیں اور ابتلاح نبیوں پر آتے ہیں تو حضرت مسیح معود علیہ السلام نے اپنی زندگی میں وہ مخالفتیں وہ ابتلاح دیکھے کہ آپ پر پتھر بھی برسائے گئے آپ پر کیسز بھی کیے گئے آپ کے ماننے والوں کو شہید بھی کیا گیا اور آج تک وہ سلسلہ جاری ہے تو یہ جو دین کی خاطر اذیتیں ہیں یہ سچی جماعتوں کو کے حصے میں آتی ہیں جھوٹے لوگوں کے حصے میں نہیں آتی اس لیے جن لوگوں کی آپ مثال دے رہے ہیں وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ ان پر ایسے حالات نہیں لائے گا کہ اور اگر ایسی آئیں تو وہ خود ہی بھاگ جائیں گے تو ایسا ہوتا بھی ہے کہ ایک دو کو پولیس نے پکڑ لیا امام مہدی کا ہونے دعوے دار بنے اگلے دن پولیس پکڑ کے لے گئی تو تیسرے دن خود ہی توبہ کر کے بیٹھ گئے کہ نہیں ہم نہیں ہیں تو حضرت مسیح محدود علیہ السلام نے تو فرمایا ہے کہ اگر ایک شخص بھی اس دنیا میں میرے ساتھ نہ رہے تب بھی خدا تعالیٰ میرا ساتھ دے گا تو یہ یقین اور ایمان ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں دنیا نے بڑی انہیں لالچیں دیتی ہے اور بڑی دھمکیاں دیتی ہیں لیکن نہ وہ کسی لالچ میں آتے ہیں اور نہ کسی دھمکی میں آتے ہیں تو یہ سچے نبیوں کا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 عربی زبان اور بنگلہ زبان میں سماعت فرماتے ہیں جبکہ اتوار کے روز مکمل چار گھنٹے کا پروگرام اردو زبان میں پیش کیا جاتا ہے شروع کے تین گھنٹے تقریبا شروع کے تقریبا تین گھنٹے یہ پروگرام کسی خاص موضوع پر سوال و جواب کے سلسلے میں جاری رہتا ہے اور آخری ایک گھنٹے کے دوران ہم آپ کی خدمت میں حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامصید اللہ تعالیٰ بنصری عزیز کا گزشتہ جمعہ کا خطبہ اردو زبان میں پیش کرتے ہیں اس کی ریکارڈنگ آپ کی خدمت میں اردو زبان میں پیش کرتے ہیں सामिन कराम अगर आप इन फ्रिक्वेंसीज़ के बजाय हमारा ये प्रोग्राम इंटरनेट पर सुनना चाहें तो उसके लिए हमारी वेबसाइट है www.voiceofislam.ca और इस वेबसाइट पे आपको हमारे गुजशत प्रोग्राम्स की रिकॉर्डिंग भी मिल सकती है प्रोग्राम में शामिल होने के लिए हमारा फ़ोन नंबर नोट फरमा लें फोर वन सिक्स फोर वन जीरो और टोरटो के बाहर के साम के लिए वन एट सिक्स फाइव टू टू और अगर आप प्रोग्राम में बज़रिया ई मेल शामिल होना चाहें तो उसके लिए हमारी आई है QA एनी question answer एट वॉइस ऑफ इस्लाम डॉट सी ए क्यू एनी प्रोग्राम में आज हमारे साथ जनाब गुलाम मिसबा साहिब मौजूद हैं और सवाल का सिलसिला जारी है दो कॉलर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पहले उनके सवाल लेते हैं पहले अमी साहब अमीन साहब अल्लामेक جی وعلیکم جی مصباح صاحب کے بہت بحث کی ہے یہ میرے ساتھ بھی ہے آپ کے ساتھ سوتے وقت روح کا قبض ہو جانا پھر واپس لوٹایا جانا تو موت موت کے بعد روح کا واپس نہ آنا جسم میں لیکن یہ رفا کا توفعہ جو ہے نا صرف علیہ السلام کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ وسلم جب بھی آپ کا دیدار کرنا ہوتا ہے مسجد میں آ جاتے ہیں جب آپ دنیا سے پردہ فرما کے مقام محمود پر چلے جائیں گے تو آپ مجھے جو ہے نا اپنے جنت کا ساتھی بنائیں تاکہ میں تو اللہ کے نبی وسلم مخاموش ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ یہی کہا انہوں نے اللہ نے احتیاط کرے گا اس کو صدیقین صلہح سالین اور نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا نبوت نہیں دی جائے گی تو برائے مہربانی میرے ان دونوں سوالوں کے جو جوابات بنتے ہیں ہم لوگوں بہت جی. بہت شکریہ امین صاحب. आपके दोनों सवाल की तरफ आएंगे लेकिन पहले हम सवाल लेंगे मोहम्मद का आमिर जी, जी, जो आपके टॉपिक से हटके है की जो अभी पाकिस्तान में जो हालात हुए जो ये जो इन्होने दो हजार गाड़ियों को जलाया है اور ابھی بارہ ربل کو جو وہاں پر پاکستان میں تماشے ہوئے ہیں اور بدنام ہوئی کے اوپر چل رہے ہیں. یہ کیسا اسلام پھیلا رہے ہیں لوگ اتحاد بین المسلمین جو ہے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اس ٹائم ان کی غیرت یاد نہیں رہی اس وقت ختم نبوت کی جو یہ لوگ اتنے ماننے والے لوگ ہیں اس ٹائم ان کو بالکل وہ ٹھیک ہے کہ اسلام کا کیا حال ہو رہا ہے یہ رہا ہے اس بارے میں آپ بتائیے جی آمین صاحب ضرور بارہ ربی الاول کے اصل جو کانسیپٹ یا جماعت کا اس بارے میں جو جماعت احمدیہ کا نظریہ ہے وہ آپ کی خدمت میں تھوڑی ہی دیر میں پیش کریں گے لیکن پہلے امین صاحب کے سوالات جی مصبہ صاحب وہ کہنا چاہتے ہیں کہ توفہ فل موت اور رفا کا توفع جو ہے وہ صرف حضرتیسہ کے لیے مخصوص ہے اور ٹھیک ہے جی امین صاحب کہتے ہیں کہ روح رفا کا جو توفع وہ توفہ رفا ان کے لحاظ سے ایک ہی مطلب ہے لیکن وہ کہتے ہیں یہ صرف حدیث علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہے رفا کا توفع ٹھیک ہے تو یہ تفسیر برائے ہے امین صاحب کی کیونکہ قرآن کریم میں کہیں بھی ایسا نہیں آیا ظاہری بات ہے قرآن کریم اگر توفہ میں کوئی ایسے معنوں کی گنجائش ہوتی تو ضرور قرآن کریم اس کا ذکر کرتا چنانچہ یہ آیت امین صاحب نے پچھلے پروگرام میں بھی پیش کی تھی سورج زمر کی آیت ہے مشہور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آیت نمبر ہے ترتالیس اللہ طوف النف و صاحینہ موتحاء تمت فی منامہ یعنی اللہ تعالیٰ جب توفع کرتا ہے کسی بھی جان کا تو دو وقتوں میں ہی کرتا ہے یا موت میں یا نیند میں اس کے علاوہ تیسرا توفہ اللہ تعالیٰ نے ذکر ہی نہیں کیا تو یعنی اس لیے نہیں کیا کیونکہ كہ وہ اللہ تعالیٰ کرتا ہی نہیں ہے تو جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب میں بیان کر دیا ہے تو اگر توفہ کی کوئی اور صورت ہوتی تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کا بھی ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ہو یا اللہ تعالیٰ توفہ کرتا ہے الفوسا جانو کا کیسے ہی نہ موت ہے یا تو موت میں ولۃ لم تمتفی منام ہے یا نیند میں تو تیسری یہ کو صورت جو ہے قرآن کریم نے بیان کی تو اب ہم قرآن کریم کو مانیں یا امین صاحب کو مانیں تو ہمیں تو یہی حکم ہے کہ ظالکل کتاب الا رائے بفی یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں جو کچھ تھا اس میں آ گیا ہے اب اسی کو مانو تو اگر توفہ کی تیسری کوئی صورت ہوتی تو ضرور اللہ تعالیٰ اس کا ذکر اس آیت میں کرتا لیکن اللہ تعالیٰ اپنی پاک کتاب میں فرما رہا ہے کہ اللہ تو صرف دو طرح ہی کرتا ہے یا موت کے ذریعے یا نیند کے ذریعے اور تیسری کوئی صورت توفہ کی نہیں ہے اس لیے ہمیں اس کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے اور دوسری دوسرا سوال جو امین صاحب نے کیا وہ سورت نصاح کی آیت ہیں معیوتی اللّہ و رسول فعلۂ کا مالذین عنّہ اللّہ علیہم منند نبی جین و صدیقین و شہدۂ و صحین تو اس میں سبب نزول بیان کر دیا امین صاحب نے کہ ایک صحابی نے یہ عرض کی تو حضور نے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا کہ جو لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ نبیوں کے ساتھ صالحین کے ساتھ شہداء کے ساتھ نبیوں کے ساتھ صدیقوں کے ساتھ اور شہداء اور صالحین کے ساتھ اٹھائے جائیں گے ان کو نبوت نہیں ملے گی تو اس میں آپ صرف پھر نبوت پہ کیوں ٹھہرتے ہیں اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے من نبی جینا و صدیقینہ و شہدا و صالحین تو پھر آپ یہ بھی مانیں کہ اسلام میں نہ صرف نبوت بند ہو گئی اور آئندہ کوئی نبی نہیں ہو سکتا ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ انبیاء کے ساتھ جنت میں ان کو جگہ دی جائے ان کو کہا جائے کہ یہ امبیا بیٹھے ہیں آپ آ جائیں ان کے ساتھ بیٹھ جائیں اور اگلا جو انعام ہے وہ صدیقیت کا ہے اس پر بھی یہی لاگو ہوگا کہ مسلمان جو ہیں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو کہ خیر المت ہیں بہترین امت وہ صدیق نہیں بن سکتے ہاں قیامت کے دن اللہ تعالى ان کو پچھلی امتوں کے صدیقوں کے ساتھ جگہ دے گا کہ آپ یہاں آ كے بيٹھ جائيں پھر وہی معنے جو امین صاحب ہمیں بتا رہے ہیں وہ شہید پر بھی اپلائی ہوں گے کہ امت مسلمہ میں جو کہ خیر العمت ہے اس میں کوئی شخص بھی شہید نہیں ہو سکتا ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو یہ کہے گا کہ یہ جو پچھلی امتوں کے شہید بیٹھے ہیں آپ کو میں یہ انعام و اکرام دے رہا ہوں کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں اور چوتھا انعام صالح نیک لوگ یہ بھی اسلام میں دروازہ بند ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کے کے دن ان کو یہ انعام اکرام دے گا مسلمانوں کو امت مسلمہ کو کہ آپ تو سالے نہیں بن سکتے کیونکہ دروازے بند ہو گئے ہاں آپ پچھلی امتوں کے جو سالے لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھ جائیں تو یہ معنے آپ تو برداشت کر لیں گے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ معنی ہمیں برداشت نہیں ہے کہ امت محمدیہ میں یہ انعام بند کر دیے جائیں اور ان کے اعزاز اور اکرام کا یہ حال ہو کہ پچھلی امتوں کے لوگوں کے ساتھ نبیوں کے ساتھ صدیقوں کے ساتھ بٹھا کر کہا جائے کہ آپ یہاں ساتھ بیٹھ جائیں آپ خود نہیں بن سکتے تو یہ یہ آپ عقیدت ہے جو آپ کہتے ہیں کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی عقیدت ہے اور اس کا اظہار آپ اس طرح کر رہے ہیں کہ اس امت میں تو یہ جو نیک مرتبے ہیں بڑے بڑے انعام ہیں اللہ تعالیٰ کے یہ تو نہیں پا لیکن پچھلی امتوں کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا امت مسلمہ کو اگر اللہ تعالیٰ یہ انعام دے گا تو یہ معنی بالکل ہی غلط ہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں یہی خوشخبری دی ہے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرے گا وہ ولاء کا انام اللہ علیہ تعالیٰ ان پر انعام کرے گا کیسے جیسے نبیوں پر کیا صدیقوں پر کیا شہدہ پر کیا صالحین میں سے کیا صالحین پر کیا تو یہ انعام جو ہیں وہ اس امت کے لوگ بھی پانے والے بن سکتے ہیں اگر وہ عذور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی اور پھر رسول کی پیروی کرتے ہیں تو تو ان کو انعام پانے کا وعدہ دیا جا رہا ہے نہ یہ کہ ان کو یہ انعام دیا جا رہا ہو کہ پچھلی امتوں کے لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھ جائیں آپ خود کچھ نہیں پا سکتے اب کیونکہ سارے دروازے بند ہو گئے ہیں. تو ایسے معنی جو ہیں اس میں قرآن کریم کے بھی خلاف یہ معنی ہیں کہ قرآن کریم کا یہ مطلب ہی نہیں ہے اور اس میں اگر اس کو صورت حدید کی آیت کے ساتھ ملایا جائے آیت نمبر ساٹھ ہے صورت حدید کی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَّینہ امن و بلّہ ور صلی اُلا کا ہم صدیقیوں نہ یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر و رسول ہی اور اس کے تمام رسولوں پر اب یہ جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رسول گزرے ہیں تو ان سارے رسولوں پر ایمان لانا علائے کا وہ کون ہے اس و شہدا ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں صدیق اور شہدہ جو ہیں وہ شمار ہوں گے تو یہ صدیق اور شہدہ کا انعام اللہ تعالیٰ دے رہا ہے تمام رسولوں کے ساتھ پر ایمان لانے والوں کو لیکن جو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جو تمام رسولوں سے بڑھ کر ہے ان کے انعام میں اللہ تعالیٰ نے مزید درجہ رکھا ہے کہ پہلے رسولوں پر ایمان لانا صرف جو ہے وہ صدیق اور شہدہ تک پہنچاتا تھا لیکن آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا جو ہے وہ صالحیت صالحین شہداء، اس سے اوپر صدیقین اور اس سے اوپر انبی تک لے لے کے جانے والا ہے تو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کی پیروی آپ کی غلامی اس درجے تک پہنچانے والی ہے تو یہ اس کا مطلب ہے نہ یہ کہ امت مسلمہ ناؤزب باللہ تمام انعاموں سے محروم ہے اور صرف قیامت کے دن ان کو پچھلی امتوں کے بزرگان کے ساتھ رسولوں کے ساتھ صدیقوں کے ساتھ بٹھا دیا جائے گا کہ آپ کا یہی انعام اکرام ہے جی بہت بہت شکریہ مصباح صاحب دو کالرز اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پہلے امین صاحب امین صاحب السلام علیکم السلام علیکم امین صاحب جی علم مصلو صاحب آپ بہترین عرضی کے پڑھنے والے اور سمجھنے والے ہیں ومئی کا جو مطلب ہے نا ومئی اس میں وہ جو ہر کوئی ٹھیک ہے نا بچہ جو جو براغت کی عمر پہ آ گیا یا بچی پورا جوان نوجوان مرد عورت حالانکہ مخنص جو بھی اللہ اس کے رسول صلاح کی اطاعت کرے گا اس کا میں نے بتایا کہ ان کے ساتھ حشر کیا جائے گا آپ کو غزوہ خندق عہد بدر تبو اس کے شہدا یاد نہیں آئے آپ کو یاد آ گئے تو پچھلی امتوں کی قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اترا آ, آ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے اپنا ساتھ مانگا جنت میں انہوں نے یوں نہیں تھا کہ مجھے پچھلی امتوں کے ساتھ بیٹھانا آپ کے ساتھ بیٹھانا اتنا کمال ہوشیاری سے جو میں نے بات کی اس کا جواب نہیں دیا اور آپ کو اللہ تب الفسا والی بات یاد ہے آیت یاد ہے عیسا علیہ السلام کے نام کے ساتھ عیسیٰ متوفی آئے ٹھیک ہے نا اگر آپ لوگ یہ کہتے ہیں بات کو گما رہے کوئی بات نہیں ٹھیک ہے لیکن مجھے یہ بتائیے کہ آپ لوگ ختم نبوت کے ہم انکاری ہیں کہ آپ یہ جو آدمی آئے احمد عیسیٰ کر کے الکتاب اس نے سامنے بھی رکھی ہے سارے دلائل موجود ہیں آج کل انٹرنیٹ کا جو دور ہے اس کی وجہ سے اس نے کیا ہے آیا آپ نے اس کی کتاب پڑھی ہے اس کے دلائل ہیں جلدی فیصلہ کیوں کر رہے تو مجھے پلیز اس کا جواب دیں گے السلام جی جی سر اسلام جی وہ آپ کا آپ نے جواب دیا کہ انسان دو ہاتھوں میں ہوتا ہے نیند میں یا نیند میں ہوتا ہے یا وہ موت کے بعد آپ اس کے اندر کیا ہیں کہ جو قرآن نے ہے جو تین سو سال تین سو سال تک سوئے رہے وہ سوئے رہے تھے وہ مر تھے جو دوبارہ پھر زندہ ہوئے اس سے منتظر ہیں جی مین قرآن کی بات کرتے ہیں آئتے پر کر آپ کو بتاتے ہیں لیکن آپ تو اس کا ترجمہ اپنے حساب سے کر لیتے ہیں نا تو میں یہ کہنا نہیں چاہتا تھا جی لیکن سوال پیش کریں آپ کو بتا دو تین سو سال مل گیا تاریخ احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی تاریخ صاحب السلام علیکم جی وعلیکم السلام و میرا سوال ہے کہ تھوڑا کانسیپٹ جو ہے نا جو اپنا مسلمان بائی بہن ہے نا ان کا محمدی علیہ السلام کے بارے میں کانسپٹ تھوڑا ڈفرینٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ محمدی علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ ظلم بڑھ جائے گا تو وہ تجال کو قتل کریں گے لڑائی کریں گے یعنی دنیا میں امن قائم کریں گے تو آج کل جو حالات چل رہے ہیں تو آج کل کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر محمدی علیہ السلام کا ظہور ہوتا ہے تو کیا وہ مسلمانوں کے پیچھے چلیں گے آج کل جو جس طرح کے جو حالات چاہ رہے ہیں اپنے اپنے طریقے سے ہر مطلب پھر جی. کا گروہ کام کر رہا ہے کیا ان کے پیچھے چلیں گے یا جو امام مہدی حکم دیں گے ان کے پیچھے چلنا پڑے گا ٹھیک ہے جناب, جناب تارک صاحب بہت شکریہ آپ کا سوال آ گیا جی امین صاحب امین صاحب, امین صاحب کا سوال پہلے کہ ختمت نبوت کے انکاری ہم ہیں یا آپ آ, وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ جو نئے نبوت کے دعوے شروع میں جو انہوں نے پچھلے سوال کی بحث کو آگے کنٹینیو کیا جی جی وہ امین صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم بات کو گھما پھرا کے ادھر ادھر لے جاتے ہیں اور تکی صاحب نے بھی ان کی وہ بات کی کہ آپ جو سوال کرتے ہیں آپ اپنے لحاظ سے اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں جی تو اس میں میں نے سورج زمر کی آیت پڑھی تھی اللہ یا طوف النفوس حینہ واللتی لم تمت فی منامحا تو اس کا ترجمہ اگر آپ کو نہیں پسند آیا تو چلیں آپ اپنا ترجمہ ہمیں بتا دیں کہ اس کا کیا ترجمہ ہے لیکن اس میں بات میں نے یہی کی تھی کہ جو امین صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عطیثہ علیہ السلام کا توفا جو ہے وہ روح کا ہوا صرف انہی کا ہوا اور کسی کا نہیں ہوا تو اللہ تعالی نے اس آیت میں توفا کی شکلیں بتا دی ہیں کہ توفا کن کن صورتوں میں ہوتا ہے اور خود اللہ نے اپنے لیے بتا دی اللہ ہو یا توف کہ اللہ کس طرح توفا کرتا ہے اس کی صورتیں بتا دی ہیں تو اس میں تو دو ہی صورتیں اللہ نے بتائی ہیں کہ میں کیسے توفا کرتا ہوں تو اللہ تو فرما رہا ہے کہ میں تو ہی نہ ہے جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے اس وقت توفہ کرتا ہوں یعنی روح قبض کر لیتا ہوں غلط علم تمطی منامحا اور یا اس وقت کرتا ہوں جب روح جب انسان نیند میں ہوتا ہے تو اس وقت بھی اس کی روح میرے قبضے میں ہوتی ہے ہاں جب جاگتا ہے تو میں اس کی روح دے دیتا ہوں واپس تو یہ دو صورتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی تو اس میں یعنی اس میں کیا بات میں نے گھما پھرا کر بیان کی ہے اس میں میرا یہی سوال ہے اور جماعت احمدیہ یہی سوال کرتی ہے کہ اس میں توفہ کی تیسری صورت کہاں بیان ہوئی ہے کہ زندہ آسمان پر اٹھایا جانا کہیں بھی نہیں ہوئی تو وہی بات یعنی بے سادہ الفاظ میں ہم بیان کر رہے ہیں عرض کر رہے ہیں اس کو گھما پھرا کر نہیں بیان کر رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں واضح کر دیا ہے کہ جب بھی وہ توفہ کرتا ہے کسی انسان کا تو دو ہی صورتیں ہوتی ہیں یا موت یا نیند تیسری کوئی صورت اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان نہیں کی تو جب نہیں کی تو ہمارا بھی یہی کام ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس بیان کردہ بات پر ہاشیہ یا اضافہ نہ کریں بلکہ اسی کلام تک رہیں جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تو اس میں کوئی تیسری صورت جو ہے وہ بیان نہیں کی گئی وہی بات میں نے یہاں کی اور پھر جی امین صاحب کہتے ہیں کہ ختم نبوت کے آپ انکاری ہیں یا ہم اس میں آضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا لا نبی آبادی اس میں ہم وہ حوالے کئی دفعہ یہاں پڑھ چکے ہیں بزرگان اسلام کے جس میں انہوں نے یہ واضح کیا ہوا ہے کہ لا نبی عبادی سے مراد شریعت والی نبوت ہے کہ کوئی نئی شریعت نہیں آ سکتی جہاں تک غیر شرعی نبوت کا تعلق ہے تو وہ آ سکتے ہیں وہی جماعت احمدیہ کا بھی عقیدہ ہے اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ جو پہلے بزرگاں نہ کر چکے ہوں تو پہلے بھی بزرگان نے یہی بات کی ہے اور اس زمانے میں یعنی حضرت مسیح معود علیہ السلام جس زمانے میں آئے اسی زمانے کی بات ہے کہ علامہ قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دیوبندی تھے اور مدرسہ دارالعلوم دیوبند کے بانی تھے انہوں نے بھی یہی بات لکھی ہے کہ خاتم النبی جو ہے یہ افضلیت کے معنوں میں ہے یعنی سب سے افضل اور یہ لکھا کہ یہ معنی کسی مسلمان کو گوارہ نہیں ہوں گے کہ آپ آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کسی نے نہیں آنا تو یہ معنی وہ لکھ کر گئے ہیں تو وہی بات جو ہے اس زمانے میں ہم جماعت احمدیہ ہم وہی بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے کفر بک دیے حالانکہ وہی بات جب دوسرے بزرگان کہتے ہیں تو آپ بڑے رحمت اللہ علیہ جیسے دعائیں پڑھ کر ان کا نام لیتے ہیں تو یہی بات جیسا کہ قاسم نانوتی صاحب نے لکھی ہے تو مثلاً وہ لکھتے ہیں تعظیر الناس میں کہ ہاں اگر اس وصف کو اوصافِ مدح میں سے نہ کہیے اور اس مقام کو مقام مدہ قرار نہ دیجئے تو البتہ خاتمیت با اعتبارِ تاخر زمانی صحیح ہو سکتی ہے مگر میں جانتا ہوں کہ اہل اسلام میں سے کسی کو یہ بات گوارا نہ ہوگی تو یہ معنی ہیں کہ با اعتبار تاخر زمانی یعنی زمانے کے لحاظ سے آخری ماننا ایسے معنوں کے متعلق قاسم نانوتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اہل اسلام میں سے یہ کسی کو یہ بات گوارہ نہ ہوگی تو وہ تو یہ لکھ رہے ہیں تو بالکل ہمیں بھی یہی ہے کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء ہیں اور نبیوں کے سردار ہیں اور نبیوں کی مہر ہیں اور آخری نبی ہیں ان لحاظ سے کہ آپ کی شریعت آخری ہے اور قیامت تک اب کوئی شریعت نہیں آئے گی اور یہی بات حضرت مسیح محدود علیہ السلام نے لکھی تو اس لحاظ سے یہ ہمارا عقیدہ باقی جو شخص اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ جو شخص بھی دعویٰ کرتا جائے ہم اس کو مانتے چلے جائیں میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کی کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی ہے کہ سما تکون و خلافت علی منہاج نبوت کہ نبوت جب آ جائے گی تو اس کے بعد خلافت کا قیام ہوگا منہاج نبوت پر تو وہی قائم ہوا اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت مسیح محمود علیہ السلام نے بھی اس کی خوشخبری دی اور وہی سلسلہ چلتا آ رہا ہے تو اس امامت کی موجودگی میں اور خلافت کی موجودگی میں اس قسم کی اگر کوئی لوگ دعویٰ کرتے ہیں تو وہ اپنے دعوے کی صداقت کے نشان خود دکھائیں گے تو لوگ مانیں گی صرف باتوں سے تو کوئی نہیں مانتا جو کتاب میں نے فتح اسلام آج آپ کے سامنے پیش کی ہے اس میں مسیحما علیہ اسلام نے یہی لکھا ہے کہ کاغذی گھوڑے دوڑانے سے یہ کام اصلاح خلائق کا نہیں ہو سکتا یعنی کاغذی گھوڑے سے دوڑانا یعنی کتابیں لکھنا پیمفلٹ لکھنا اور گھروں میں بھیجنا تو حضور نے فرمایا کہ یہ کاغذی گھوڑے دوڑانے سے یہ کام نہیں ہوگا تو آپ کو وہ نشان دکھانے ہو گے جس طرح کہ مسیح عمودیہ السلام نے اپنی کتابوں میں وہ پیشگوئیاں بیان کی ہیں جو براہ احمدیہ کے دور میں آپ نے شائع کر دی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بتایا ہے حالانکہ اس وقت آپ کا کوئی دعویٰ بھی نہیں تھا اور وہ ساری کی ساری پیشگوئیاں بعد میں آپ کی زندگی میں پوری ہوئیں اور کچھ جو ہیں آپ کی وفات کے بعد آپ کی خلافت کے زمانے میں پوری ہوئیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے تو یہ دلائل ہیں اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فلاح یوزر والا غیب ہی احدن علامہ نرتضاء رسولن کہ اللہ تعالیٰ اپنی غیب کی خبریں جو ہیں وہ اپنے چنیدہ بندوں کو دیتا ہے تو اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے تو وہ ایسی غیب کی خبریں اور ایسی پیشگوئیاں بتائے تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے کیا کلام کیا تو جب تک وہ نہیں بتاتا تو کسی کو ضرورت نہیں ہے کہ اس کی کلام کی طرف توجہ کرے ہاں وہ پیشگوئیاں بتائے تاکہ ان دنیا کو پتہ چلے کہ یہ کلام ہے جس کا یہ دعویٰ کرتا ہے جی بہت بہت شکریہ مصوح صاحب اور اس کے بعد تکی صاحب کا سوال جی تکی صاحب نے یہ سوال کیا کہ صابق کہف کا ذکر آیا ہے کہ وہ تین سو سال تین سو سال, یا... سو سال تک زندہ رہے یا سوئے رہے تو اس میں بھی یعنی یہ بھی ظاہری بات ہے کہ تین سو سال تک وہ زندہ نہیں رہے یہ پوری قوم کا ذکر ہو رہا ہے اور یہ اردو محاورہ ہے اور دیگر زبانوں میں بھی یہ محاورہ چلتا ہے قرآن کریم نے بھی اسی محاورے میں وہ بات بیان کی ہے تو اگر ہم یہ جب کہیں کہ یورپ جو ہے وہ 500 سو سال تک سویا رہا گم جہالت کے دور میں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ زندہ تھے اور سوئے پڑے ہوئے تھے تو اس سے مراد وہ دور ہے سارا کہ وہ نسلیں نسلن بازا نسل جہالت میں پڑے ہوئے تھے اور لا علمی میں پڑے رہے تھے یہاں تک کہ پھر ان میں یہ تعلیم آئی اور اس کے بعد پھر انہوں نے اتنی ترقی کی کہ پوری دنیا میں وہ چھا گئے تو یہ اس محاورے کے لحاظ سے صابق کہف کا ذکر ہے کہ وہ سوئے رہے یعنی باہر کی دنیا کے حالات سے غافل رہے کہف کا مطلب ہی غار ہے غار میں رہنا تو ان پر اتنی مشکلات ڈالیں اور اتنی پرسیکیوشن کی ان کی مذہب کی وجہ سے اس وقت کے حکمرانوں نے کہ ان لوگوں نے پھر غاروں میں جا کے پناہ لی اور اس میں وہ چھپے تو اس پر ان حکومت والوں نے یہ سوچا کہ اب غاروں میں خود ہی جب ان کو خوراک کی کمی ہوگی تو یا یہ ادھر ہی مر مٹ جائیں گے اندر ہی تو اس طرح باہر انہوں نے نگرانی رکھی کہ یہ اگر آتے ہیں تو دوبارہ ہم ان کو ماریں یا ان کو پکڑیں تو وہ غاروں میں چھپے رہے اور یہ آگے ہسٹری میں آپ دیکھیں گے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اندر ہی رہتے تھے ان کے کچھ لوگ باہر نکلتے تھے اور اس اس قسم کی چیزیں لا کر اندر گزارے کے سامان کرتے تھے اور اسی طرح ہوتا ہے آزو صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت مدینہ کے وقت غارے سور میں رہے تین دن تو حدیث میں یہی آتا ہے کہ آپ کے ایک صحابی عامر بن فحرہ رضی العٰن عنو آپ کے کھانے پینے کا سامان لاتے تھے اور کھانا دے کر اور بکریاں چرا کر واپس لے جاتے تھے تو اسی طرح یہ قوم انہوں نے تین سو سال گزارے ہیں غاروں کے اندر اور وہ سوئے پڑے ہوئے سے مراد یہی ہے کہ جس طرح باہر کی دنیا پوری طرح آگاہ تھی کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے یہ لوگ اس سے پوری طرح واقف نہیں تھے تو اس کو سوئے ہوئے کے ساتھ تشبیح دی ہے کہ جس طرح ایک سویا ہوا انسان ہوتا ہے اس کو نہیں پتہ کہ اس کی نیند کے دوران کیا ہوا کیا نہیں تو یہ انہیں ایمانوں میں قرآن کریم نے استعمال کیا نہ یہ کہ تین سو سال تک وہ زندہ تھے اور زندہ اسی حالت میں وہ سوئے رہے اور اس کے بعد وہ اٹھے تو ان کو پتہ چلا کہ کیا ہوا یہ ہمارے نزدیک درست نہیں ہے جی بہت بہت شکریہ مصباح صاحب اور اس کے بعد طارق صاحب کا سوال تھا کہ آ... امام مہدی نے تو آ کے امن قائم کرنا تھا اگر وہ آج کل کے دور میں آ جاتے تو اب جو مسلمانوں کا حال ہے تو مسلمان ان کے پیچھے چل پڑتے یا امام مہدی ان کو جی طارق صاحب کو سوال لیتے ہیں پہلے عامر صاحب کا سوال رہا ہوا ہے آ, بارا ربیع الفل کے حوالے سے آ, جی وہ کہتے ہیں جو پاکستان میں آج کل ہو رہا ہے جی جی یہ کون سا اسلام ہے جی یہ طارق صاحب کا سوال جی اچھا جی یہ عامر صاحب کا نہیں چلیں جس کا ٹھیک بالکل عامر صاحب نے جو بات کی کہ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے کیا اس سے اسلام جو ہے اس کا نام روشن ہو رہا ہے یا اسلام کی بدنامی ہو رہی ہے تو یہی وہ بات ہے جو احمدیہ مسلم جماعت بھی کہتی ہے کہ ان مولویوں نے اسلام کی بدنامی یعنی اسلام کو بدنام کرنے میں ایسے ایسے کام دکھائے ہیں جس میں اسلام کو پوری دنیا میں بدنام کر کے ركھ دیا ہے اور کبھی دھرنے دیتے ہیں اور کبھی گاڑیاں جس طرح جلایا بتایا انہوں نے کہ کروڑوں, کروڑوں روپے کی املاک جو ہیں گاڑیاں وغیرہ ان کو جلایا اور نقصان پہنچایا تو اس سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام کی خدمت کر رہے ہیں اور حال یہ ہے کہ ان کی تقریروں کو لے کر دوسرے ملکوں کے لوگ اپنے پروگرام پروگراموں میں چلاتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ اسلام ہے تو وہ تو ہستے ہیں کیونکہ ان کا تو یہ مذہب نہیں تو انہوں نے تو ہنسنا ہے لیکن جن کے رونے کا مقام ہونا چاہیے وہ خاموش بیٹھے ہیں اور کوئی بات یا کوئی بیان ان کی طرف سے نہیں آتا کیونکہ گو کے ان کے ایک تو ان کے اپنے فرقے والے خاموش ہیں دوسرے فرقے والے بھی کوئی بات ان کے بارے میں نہیں کہتے تو اور اس کی وجہ سے سارا جو اسلام ہے اس پر بدنامی کا داغ پڑتا ہے تو یہی بات عامر صاحب نے کی کہ ختم نبوت والوں کو یہ کیوں نہیں نظر آتا تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اصل میں یہ مذہب کے نام پر سیاست ہے مذہب کے نام پر دکانداری ہے تو انہوں نے وہ کام کرنا ہے جس میں ان کو مالی فائدہ ہو ان کی دکانداری چمکے تو وہ لوگ جو خود اس کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں ان کے خلاف وہ کیسے یہ کام کر سکتے ہیں کیونکہ اس موضوع پر آج وہ ٹھیکے دار ہیں کل کو کوئی اور موضوع آئے گا تو اس پر وہ اپنی ٹھیکے داری دکھائیں گے تو وہ اپنا اپنی سیاست چمکائیں گے تو یہ باہمی سمجھوتے سے اے, یعنی یہ خاموشی جو ہے اسی کو ظاہر کرتی ہے ورنہ غیرت کا یہی تقاضا تھا کہ وہ اپنا بیان دیتے کہ اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور سارے مسالک جو ہیں ان کو اکٹھا ہونا چاہیے تھا اگر وہ واقعی ان لوگوں کو غلط سمجھتے ہیں اگر نہیں سمجھتے تو پھر اندرونی طور پر وہ ان کے ساتھ ہی ہیں تو ان سے کیا امید کی جا سکتی ہے لیکن اگر وہ ان کو واقعی غلط سمجھتے ہیں تو ان کو سامنے آنا چاہیے تھا اور ان کے مقابل پر جس طرح حکومت کہہ رہی ہے کہ ہمیں علماء ہمارا ساتھ دیں اور د, د, ہم جو ہیں اسلام کی عذور صلی اللہ علیہ وسلم کی کے پاک پیغام کو آگے پہنچانے والے ہوں صحیح پیغام کو آنے پہنچانے والے ہوں تو وہ جب ساتھ ہی نہ دیں گے اور الٹا ساتھ ان لوگوں کا دیں گے جو سڑکوں پر تماشا لگا کر بیٹھے ہوں تو پھر اس سے کیا امید کی جا سکتی ہے تو یہی ہے جو ہم جماعت احمد پہلے بھی کہتی آ رہی ہے کہ جب تک ان مذہب کے ٹھیکیداروں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 عربی اور بنگلہ زبان میں سماعت فرماتے ہیں جبکہ اتوار کے روز اردو زبان میں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے اگر آپ ان فریکوینسیز کے بجائے انٹرنیٹ پہ ہمارا یہ پروگرام سننا چاہیں تو اس کے لیے ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے www.voiceofislam.ca اسلام سی اور اس ویب سائٹ پہ آپ کو ہمارے گزشتہ پروگرامز کی ریکارڈنگ بھی مل سکتی ہے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب غلام مصباح بلوچ صاحب موجود ہیں سوالات کا سلسلہ جاری ہے آپ بھی پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں فور ون سکس فور ون زیرو اور فرونٹوں کے باہر کے سامنے ان کے لیے ون ایٹ فائیو فائیو فور ون اور اگر آپ پروگرام میں بذریعہ ای شامل ہونا چاہیں تو اس کے لیے ہماری آئی ڈی ہے کیو یعنی کویشچن آنسر اسلام ایک کالر ہمارے ساتھ موجود پہلے ان کا سوال لیتے ہیں امین صاحب امین علیکم جی وعلیکم مزوا صاحب معذرت چاہتا ہوں بار بار ریپیٹ کرنا پڑتا ہے بے شک میں نے سوال کیا تھا شروع میں آپ سوال سنتے نہیں میں نے تین توہ کی بات کی تھی آپ دو ہی توفعہ کو لے کے بیٹھتے ہیں کی نہیں مجھے پتہ چل گیا آپ کو جواب نہیں دینا دوسرا نوزب اللہ صبح نوز اصحب کہ قصہ مہارتن نہیں ہے قرآن نے سچے قصے بیان کیے ہیں اگر یہ میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ نوز بلّہ مہارتن ہوتا تو تین سال کے بعد مارکیٹ میں جا کے خریداری کرنے پر جب ایک اساد کا آدمی پکڑا جاتا ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ تو تین سو سال پرانی کرنسی ہے اس کا کیا جواب ہے کے پاس اور حضرت عزیر علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے سو سال سلایا ان کا گدھا مر چکا تھا اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان کو کہ اپنے گدے پر نظر کرو تو وہ ہڈیاں جمع ہوتے ہوتے زندہ ہو گیا تو جب اللہ تعالیٰ کو اتنی قدرت ہے اور اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے خبردار ہے تو پھر آپ اس طرح کہہ کے اس کو نوز اللہ ماہورتن کیوں کہہ رہے ہیں جی اور آپ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کی ایک بتا دو ایک،, ایک جس پر انہوں نے کہا ہو اور جس پر لوگوں نے مانا ہو کہ مولانا قاسم نانوی صاحب الطاء اللہ شاہ بخاری صاحب سارے اس وقت کے بڑے بڑے رفیم اللہ علیہ تو ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے اس درخت کے پھل کو پہچانا جو صرف اور صرف نہ تو نہ تو پکا اور سڑ گیا ہو اس لیے ان کو ہم رحمۃ اللہ کہتے ہیں اب آپ مجھے بتائیے ان ساری سوالوں کا جواب ٹھیک ہے جناب شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا بھی سوال لیتے ہیں جناب جی سر میرے جناب دو چھوٹے سے سوالات ہیں ایک تو پہلے سوال میرا یہ ہے کہ مسلمان کی تعریف کیا ہے ٹھیک ہے جناب دوسری چیز یہ کہ جو مسلمان کی تعریف ہے وہ کیا ہر کی اگر ہر فریقی کی لگا لگ ہے تو ہر ایک کا ایک کے خلاف سے خلاف ستوا ہوگا لاٹ میں تو کبھی ہسٹری میں ایسی رہی ہے کہ مسلمان کی تاریخ ایک رہی ہو اور جب کبھی بھی کسی کو مسلمان کرنا ہو تو اس کا کیا طریقہ رہا ہے پہلے اور آپ ٹھیک ہے جناب ٹھیک ہے جی اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جب بھی کبھی یہ جو سوری جو بھی جو کوئی بھی کسی بھی مذہب کو فالو کر رہا ہے وہ وہ جب بھی کبھی مرے گا تو اس کا حساب کتاب کس نے کرنا ہے انسانوں نے کرنا ہے جس کے لیے مذہب ہے ٹھیک ہے جناب شکریہ جی مسور صاحب پہلے امین صاحب کے سوالات کا ہف قصہ نہیں ہے اور حضرت عزیر کو سو سال سلایا گیا ٹھیک ہے جی اساب کاف جو ہے وہ واقعہ صورتکاف میں بیان ہوا ہوا ہے ایک قوم گزری ہے عیسائی قوم کے یہ آلات ہیں جن کو ان کی تالی عقائد کی وجہ سے ان کی مذہب کی وجہ سے تکلیفیں دی گئیں اور مذہب سے ہٹانے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے غاروں میں جا کے پناہ لی تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں کرنسی بدل گئی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ صرف سوئے ہوئے تھے ورنہ ان کو پتہ چل جاتا تو اس میں یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنایا ہوا ہے اس سے کوئی باہر نہیں ہے اور اسی کے اندر رہ کے سارے لوگ ہیں ہم یعنی اگر کوئی قانون سے باہر ہوتا اتنی لمبی عمر پانے والا ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ شروع کرتا تو یہ نہیں ہو سکتا کہ یعنی ساڑھے یہ تین سو سال تک قوم جو ہے وہ زندہ رہی اور اندر پڑی رہی اور ان کو کچھ نہیں ہوا تو اس لیے یہ جو اللہ تعالیٰ کی قانون ہے قدرت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہوا ہے اسی کے مطابق یہ آیت یہ آیات ہمیں یہی سمجھاتی ہیں کہ یہ ایک دور تھا جس میں یہ قوم اندر رہی ہے اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے سوئے ہوئے الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ قصہ نہیں ہے یعنی حقیقت ہے اس اس کا تو ہم انکار نہیں کر رہے کہ یہ کوئی حقیقت نہیں ہے لیکن اس لفظ کا جو ہے وہ یہ محاورتاً اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا ہے اور اس قسم کے محاورے قرآن کریم میں بھی موجود ہیں اور حدیثوں میں بھی موجود ہیں مثلاً حدیث میں یہ آیا ہے کہ آزو صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض نوحہ کرنے والی عورتوں کو منع فرمایا یعنی ایک شخص کو بھیجا کہ ان کو منع کریں کہ یہ واویلا نہ کریں جو وفات ہوئی تھی تو انہوں نے جا کے سمجھایا دو تین دفعہ سمجھایا تو حضور نے فرمایا کہ ان کے منہ میں خاک ڈالو تو اس کا مطلب ہی یہی تھا کہ چھوڑ دو اب تم نے اپنا کام کر دیا تو یہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جا کے ان کے منھ میں واقعی مٹی ڈال دو تو یہ محاورہ ہے کہ بس اب یعنی ختم کر دو تم نے اپنا کام کر دیا تو اس قسم کے محاورے یا تشبیہ جو ہیں وہ دی, دی جاتی ہیں قرآن کریم نے یہ فرمایا ہے منقانہ فاضی آمہ فوا فل آخرات آمہ کہ جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اب یہ بھی محاورتن کلام ہے اگر آپ اس پہ یہ کہیں کہ یہ تو قرآن کریم کوئی محاوروں والی کتاب نہیں ہے بلکہ صاف لکھا ہے تو کیا پھر اس کا یہ مطلب ہوگا کہ جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا یعنی وہ ایک تو اس دنیا میں بھی اس نے بیچارے نے مصیبتیں کاٹیں اور تکلیفیں برداشت کی اور آخرت جب قیامت آئے گی تب بھی وہ اسی مصیبت میں ہوگا کہ وہاں بھی اندھا ہی ہوگا تو یہ مطلب نہیں ہے اس اندھے پن سے مراد یہی دنیاوی پن ہے یعنی جس کو اللہ تعالیٰ کا نور نظر نہیں آتا جس کو انبیاء کی صداقت نہیں نظر آتی تو وہ اس دنیا میں بھی اندھا ہے اور آخرت میں بھی اندھا ہوگا تو ظاہری اندھا یا مراد نہیں ہے بلکہ یہ بھی محاورتاً کلام ہے پھر قرآن کین فرماتا ہے نسا کم تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں تو یہ بھی محاورتاً کلام ہے ناوزب اللہ یہ نہیں کہ وہ کوئی واقعی کھیتیاں ہیں جس طرح کے اور کھیتی ہوتی ہیں تو اس میں بھی تشبی دی گئی ہے کہ اور اس مشہورت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے یہ کلام کیا ہے تو یہ میں چند مثالیں دی ہیں اور بھی مثالیں قرآن کریم میں اس قسم کی موجود ہیں اور اس کے ساتھ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ انہوں نے بیان کیا کہ لیکن اس کو بھی اپنے معنوں کے لحاظ سے سچا ثابت کرنے کے لیے امین صاحب نے یہ الفاظ بیان کیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت وزیر کو کہا کہ دیکھ اپنی گدھے کو تو اس کی ہڈیاں جمع ہونی شروع ہو گئیں تو یہ حالانکہ قرآن کریم نے فرماتا ہے منظور علامے کا لمح یا تسنا کہ تیرا کھانا دیکھ ابھی تک سڑا نہیں یعنی اس میں جس طرح کھانا کھانے پہ اگر کچھ وقت گزر جائے تو وہ سڑنا شروع ہو جاتا ہے بوسیدہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی یہ بات بتا رہی ہے کہ یہ تسنّا یعنی سڑا نہیں یعنی ابھی اس واقعے پر اتنا عرصہ نہیں گزرا تو کیونکہ اگر گزرا ہوتا تو یہ کھانا سڑنا تو دور کی بات یہاں ہونا ہی نہیں تھا سو سال جس کھانے پر گزر جائیں تو اس وہ کھانا وہاں باقی نہیں رہتا وہ تو ہوا میں اڑ پھڑ جاتا ہے جراثیم کھا جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ اپنے کھانے کو دیکھ ویسے ہی پڑا ہوا ہے تو یہ بھی بتا رہا ہے کہ یہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ واقعی طور پر سو سال حضرت و جو ہیں وہ وفا موت کی حالت میں رہے ہوں اور اس کے بعد وہ زندہ ہو گئے ہوں تو ہمارے نزدیک بھی یہ ایک کشف ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نبی کو دکھایا حضرت زیر کو کہ وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ قوم جو مردہ قوم ہے کس طرح زندہ ہو جائے گی اللہ تعالیٰ تو نے مجھے بھیجا تو ہے لیکن یہ ماننے والی نہیں لگتی تو اللہ تعالیٰ نے یہ کشف دکھایا ہے اس میں دکھایا کہ سو سال بعد یہ قوم جو ہے وہ اس میں زندگی کے آثار یعنی روحانی زندگی کے اثار پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے تو یہ ہمارے نزدیک مانے ہیں اس کے کہ یہ کشفی واقعہ ہے نہ کہ ظاہری واقعہ اگر آپ لیتے ہیں تو آپ کی مرضی ورنہ قرآن کریم نے یعنی اللہ تعالیٰ کا قانون ایسا نہیں ہے کہ نبیوں کو سو سو سال مارے رکھے اور اس کے بعد زندہ کرے اور کیونکہ انبیاء جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا یقین ہوتا ہے کوئی شک نہیں ہوتا کہ اللہ تو ہمیں کوئی نشان دکھا ایسا تو وہ اپنی قوموں کے متعلق نشان مانگتے ہیں کہ یہ کیسے زندہ ہوں گے تو یہ اسی لحاظ سے یعنی یہ واقعات ہیں اور ان کی تفسیروں میں جو تفسیریں بیان کی گئی ہیں جماعت مند یہ تفسیر پیش کرتی ہے کہ یہ کوئی ظاہری واقعات نہیں ہے کہ اتنے سو سو سالوں تک یہ لوگ سوئے پڑے ہوئے اور اس کے بعد یہ زندہ ہو گئے ہوں ایسا نہیں ہے بلکہ یہ محاورتن کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں جی بہت بہت شکریہ بصوا صاحب اور اس کے بعد حسن صاحب کا سوال کہ مسلمان کی تعریف کیا ہے اور یہ ہر ایک فرقے کی الگ الگ تعریف ہوتی ہے پہلے کیسے مسلمان کیا جاتا تھا اور اب کوئی کیسے مسلمان ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ان کے سوال کا دوسرا حصہ یا دوسرا سوال کے وفات کے بعد حساب کس نے لینا ہے ٹھیک ہے اچھا اس میں امین صاحب کے دو سوال پھر امین صاحب آ جائیں گے کہیں گے کہ میرے سوال کا آپ نے جواب نہیں دیا امین صاحب کہتے توفہ کے تین معنی میں نے قرآن کریم ان سے بیان کی توفہ جی جی کے اللہ تعالیٰ نے سورج زمر میں دو ہی بیان کی وہی معنی پورے میں چسپاں ہوں گے اگر کوئی تیسرے معنی ہوتے تو سورج زمر میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا تو ویسے تو توفہ کا لفظ پچیس ستائیس دفعہ قرآن کریم میں آیا ہے اس لیے جہاں بھی آیا ہے سورج ظمر کے انہیں بیان کردہ دو معنوں کے لحاظ سے ہی آیا ہے اس کے علاوہ تیسری سورج جو ہے وہ آپ بیان کر رہے ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ بیان نہیں کی تو لیکن سورج زمر میں نے بیان کی ہے آیت نمبر ساٹھ اس میں دو ہی صورتیں توفاع تو کی رات اللہ نے بیان کی یہ وہاں تین صورتیں نہیں ہیں جی آ, ایک اور سوال تھا امین صاحب کا اس کو بعد میں لیں گے کوئی بھی ایک پیشگوئی بتائیں جی. جس میں حضرت قاسم عاصم نانوطوص رحمۃ اللہ علیہ یا تعالیٰ شاہ بخاری وغیرہ یہ کیوں نہ مانے اس سے پہلے پھر ہم آئے تھے مسلمان کی تعریف پر کیونکہ پانچ چار منٹ ہمارے پاس رہ گئے ہیں مسلمان کی تعریف جو ہے یہ ظاہری بات ہے اسلام یا مسلمان کوئی آج کی پیداوار نہیں ہے کہ ہم دیکھیں کہ کیا اس کی تعریف ہے اس کا آغاز حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا اسلام کا اور مسلمان کا اس لیے ہمیں اس زمانے میں ہی جانا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ مسلمان کی کیا تعریف ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ من القلا و صلی صلاتنا و اقلا ذبی نا المسلم کہ جس نے ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی اور ہماری نماز پڑھی اور ہمارا ذبیحہ کھایا تو وہ مسلمان ہے یہ تعریف آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہوئی ہے تو اس لیے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تعریف وہ لیں جو خدا کے رسول نے بیان کی ہوئی ہے آج میں آج کے زمانے میں جو آپ کو تعریفیں بنانے کی ضرورت پیش آ گئی تو اس کا مطلب کہ آپ کے نزدیک دین اسلام مکمل نہیں تھا اس میں ابھی مسلمان کی تعریف ہی نہیں تھی تو یہ تعریف آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے ایک اور حدیث ہے کہ حضور نے ایک دفعہ مردم شماری کرائی مسلمانوں کی تو اس میں حضور نے یہ تاکید فرمائی اکتبولی من تلفظہ بلا اسلام اکتبو لی میرے لیے نام لکھ کے لے آؤ کس کے من تلفظہ بالاسلام اسلام جو اسلام کا لفظ اپنے منہ سے نکالتا ہے یعنی جو بھی اپنے منہ سے یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو نام لکھ لو اور مجھے آ کے بتاؤ کتنے ہیں تو یہ ڈیفینیشن تھی جس کے مطابق پھر مردم شماری ہوئی اور وہ رپورٹ حضور کا پیش ہوئی تو یہ ہیں بیان مسلمانوں کی مسلمان کی تعریف جو آذور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہوئی ہے تو اس لحاظ سے آپ دیکھ لیں کہ ان مولویوں کی تعریف کتنی قریب ہے یا کتنا آذور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے مطابق ہے تو یہ خود ساختہ تعریفیں ہیں جو اپنے مسلک کو اپنے فائدے کو مد نظر رکھ کر بنائی گئی ہیں کہ کس طرح ہم دوسرے مسلک والے کو جو ہے وہ کافر قرار دیں تو اس کے لیے لازمی تھا کہ پہلے یہ تعریف بناتے ایسی کہ جس سے پھر دوسرے کو کافر کرا دیتے تو مسلمان کی یہی تعریف ہے اور یہی اسی طرح مسلمان منایا جاتا ہے جی ابھی ٹی وی پہ پاکستان میں کسی نے واقعہ بیان کیا کہ گاندھی جی نے کسی وقت کہا کہ میں مکہ دیکھنا چاہتا ہوں تو سعودی عرب کے حکمران نے کہا کہ آپ ایک سادہ سا کام کریں لا اللہ محمد رسول پڑھ دیں تو ہم آپ کو لے جاتے یعنی یہی ساری دنیا میں اسلام قبول کرنے کی علامت ہے کہ آپ لا اللہ, اللہ محمد رسول کہہ دیتے ہیں جی تو جب آپ کے سامنے احمدی آ جاتے ہیں تو آپ کی تعریفیں پھر اور مزید وسط اختیار کرنا لگ جاتی جی ہیں بہت بہت شکریہ مصباح صاحب دو کالرز ہمارے ساتھ موجود تھے ان سے گزارش ہے کہ وہ کچھ دیر کے بعد ہمیں ایم فائیو تھرٹی پہ جوائن کر لیں سامعین اکرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ ہنڈریڈ پوائنٹ ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ سیون پہ سماعت فرما رہے تھے آپ سے کچھ ہی لمحات کے بعد آپ کی خدمت میں ہم اے ایم فائیو تھرڈی پہ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے بطول کو ساہر کو اجازت دیجیے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ زندہ باد احمدیت زندہ احمدیت زندہ احمدیت زندہ احمدیت زندہ باد احمدیا زندہ باد احمدیا زندہ باد احمدیا زندہ باد آج چراغا ہر گھر میں ہے آج خوشی ہر دل میں ہے